Ahmadiyat zindabad You are listening to Radio Ahmadiyya the real voice of Islam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 دم بڑھاتے گائیں گے زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ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 فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني کہ اسے صندوق میں ڈال دے پھر اسے دریا میں ڈال دے پھر دریا اسے ساحل پر جا پھینکے تاکہ میرا دشمن اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے اور میں نے تجھ پر اپنی محبت انڈیل دی اور تاکہ یہ بھی ہو کہ تُو میری آنکھ کے سامنے پروان چڑھے وكف اتقول هل ادلكم على من يكفل توراج انك اله كي تقضى عنها ولا تحزن وقتلت نفسا فن جین کمین کلین فی علی مد یا نجی کہ جب تیری بہن چل رہی تھی بس کہتی جا رہی تھی کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون ہے جو اس بچے کی پرورش کر سکے گا پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے نیز ت نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات بخشی اور طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا پھر تو اہل مدین میں چند سال رہا پھر اے اوشا تو نبوت کے لیے ایک موضوع عمر کو پہنچ گیا اب چھوڑ دو اب چھوڑ دو جہاں کا اے دو تو خیا دے حرام ہے اب جنگ اور رق اب چھوڑ دو جہاد کا اب چھوڑ دو جہاد کا اے دو تو خیال اے دوستو خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال اب چھوڑ دو جہاد اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا اب جنگ اور جہاد کا فتو فضول ہے فتو فضول ہے اب چھوڑ دو جہاد فرما چکا ہے سید دے مصطفیٰ صفا مسیح جنگوں کا کر دے گا اتبا جب آئے گا تو سلحے کو بوساتھ لائے گا جنگوں کے سل سلے کو بو یکسر مٹائے گا یعنی وہ وقت آم کا ہوگا نہ جنگ کا بھولیں گے لوگ مشغلہ تیروں تفنگ کا تیروں تفنگ کا اب چھوڑ دو جہاد اک موجے کے طور سے یہ پیش گوئی ہے کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے القیسے مسیح کے آنے کا ہے نشان کر دے گا ختم آ کے بو کر دے گا ختم آ کے بو دیکی لڑائیاں دیکی لڑائیاں اب چھوڑ دو جہاد کا اے خیا باللہ من وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامع الکرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو اہندیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے ایم تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات 9 سے 11 بجے ایف ایم 100.7 پہ پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ دو معزز مہمانان گرامی موجود ہیں میرے دائیں طرف زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں سائد عبد صاحب اسلام علیکم و ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اسی طرح ہمارے ساتھ امتیاز احمد صرح صاحب تشریف فرمائے امتیاز صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم و ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہو اور اپنے سامئین کی خدمت میں بھی السلام علیکم کا طوفہ والیکم السلام علیکم و وبرکاتہو یہ دونوں سامحمے جو مہمانانہ گرامی ہمارے پروگرام میں ہیں یہ دونوں ان کا تعلق ان نوجوانوں سے ہیں جنہوں نے کینیڈا میں رہتے ہوئے اپنی دی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جامعہ احمدیہ کینیڈا میں انہوں نے داخلہ لیا پھر اس کے فارغ تحصیل ہونے کے بعد ان کی تقرری کینیڈا کے مختلف شہروں میں ہوئی اور اب یہ جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کی خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ایسے موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں جن کا تعلق اسلام اور مغربی معاشرہ ہوتا ہے یا اسلام سے متعلق وہ باتیں یا وہ خیالات یا وہ نظریات جو عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کو یہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور اس پہ پھر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں جو ہمارا پہلا پروگرام کا حصہ تھا یعنی ایف ایم کا حصہ تھا اس میں آپ کے سامنے جہاد کے حوالے سے ایک گفتگو پیش کی جس میں مختلف حوالہ جات مختلف احادیث کی روشنی میں بتایا گیا کہ اسلام میں جہاد کا صحیح تصور کیا ہے اور اسی طرح آپ کے سامنے امریکہ میں جو حالیہ تشدد کا واقعہ ہوا تھا مینہٹن میں جس میں تقریباً آٹھ آٹھ اشخاص کی جاں بانک ہوئے تھے ان کے بارے میں ہم نے دو امریکہ سے جماعت احمدیہ کے جو مشنریز تھے ان کو ہم آپ پروگرام میں شامل کیا اور ان کے زبانی وہاں کے حالات سنے اس پروگرام کے حصے میں ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم توہین رسالت کے حوالے سے گفتگو کریں گے چنانچہ یہ ایک دلچسپ پروگرام ہے جس میں ان چیزوں کو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں جو ممکن ہے آپ نے اس کا صرف ایک پہلو دیکھا ہو ان موضوعات کا تو آپ کے سامنے ہم اس کا دوسرا پہلو پیش کریں گے کہ کس طرح یہ جو واقعات ہیں یا جی یہ چیزیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور ممکن ہے آپ کی نظر سے یہ نہ گزری ہو یا آپ نے توجہ نہ دی ہو اسی طرح پچھلا جو پروگرام کا حصہ تھا اس میں ہم نے سوالات نہیں لیے کیونکہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا تو یہ جو آج کا ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون کے پروگرام کے کا میں ذکر کر رہا ہوں اب ہم اے ایم فائیو تھرٹی کے فریکوینسی پہ ہیں اور اس میں ہم ان سامعین کے سوالات سے آج کا پروگرام شروع کریں گے جنہوں نے پچھلے پروگرام میں فون کیا اور لیکن ان کا سوال ہم نہیں لے سکے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ نمبر نوٹ کیجئے اگر آپ ٹرانٹو کے علاقے میں ہیں تو ہمارا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو کے علاقے سے باہر پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون کے ذریعے اگر آپ پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی کویسچن آنسر ایٹ اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے یا اپنا پروگرام کسی عزیز کسی پیارے کو سنانا چاہتے ہیں جو پروگرام کی نشریات کے دائرے سے باہر ہیں تو ان کی سہولت کے لیے پورے ہمارا ویب کا پتہ ہے ون ایٹ فائیو جب آپ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کریں تو برائے مہربانی اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں آج کنٹرول پہ یاز محمود صاحب ہیں ان سے ذکر کر دیں یا ای میل کے ذریعہ اگر آپ بھیج رہے ہیں تو اس میں فرما دیں اور ہم شہر کے طرف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کے پہلے مہمان کی طرف امین بھائی صاحب, آپ کا پروگرام کافی دیر سے سن رہا ہوں میں. जी जी. حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ مومنوں کو جہاد کی ترکیب دے جی ترغیب دے جی, جی پھر جہاد کرو اور یہ جہنم کا ایندھن ہے جی تو جب قرآن پاک کا حکم ہے تو میرا صاحب کون ہوتے ہیں کہ جہاد کو موقف کریں اور دوسرا پچھلے پچاس سال سے ہم لوگ نارتھ امریکہ اور امریکہ میں ہیں جی مجھے بتائیے کہ کس نے تلوار اٹھائی اتنی مساجدیں کیسے بن گئیں بغیر تلواروں کے اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام اللہ تلوار کے دور سے پھیلا ہے تو چنگیز خان اور یہودی چنگیز خان اور ہلاکو خان جی. نے تلوار اٹھا کے ہزاروں نہیں لاکھوں کو قتل کیا جی. اور آج کا طاقتور یہودی منرل یعنی پیٹرول اور دوسری معدنیات کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اندھا دھن اسلام کے پیچھے ہاتھ پڑیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صاحب آپ کا آپ آئے ہمارے پروگرام میں سوال پوچھا صاحب جی سوال جو ہے امین صاحب کا سوال کیا جواب دیں گے جی ضرور سب سے پہلی بات تو یہ کہ جماعت احمدیہ کیا لٹریچر آپ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں اور ایک سو پچیس تیس سال کی جو تاریخ ہے جماعت کی جی اس میں اٹھا کے دیکھ لیں جماعت نے کہیں بھی نہیں یہ لکھا ہوگا یا جماعتی لٹریچر میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا کہ اسلام بطور شمشیر پھیلا ہے جی. یا بذریعہ شمشیر پھیلا ہے یا تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے سامع جو شاید ان کو سننے میں غلطی لگ گئی شاید وہ کو. دیر سے کہیں انہوں نے ٹیونین کیا اور زاہد صاحب ایک اقتباس پڑھے تھے تو زاہد صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر وہ اقتباس مودودی صاحب کا پڑھ دیں جو جماعت احمدیہ کے عالم نہیں بلکہ ہمارے امین صاحب کے ماننے والے ہیں ان کے عالم ہیں اور بہت سارے مسلمان ان کو مانتے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے جہاد پر عمل کر رہے ہیں پوری دنیا میں جی زاہد صاحب پلیز جی یہ میں نے اقتباس پیش کیا تھا جو کہ مولانا مدودی صاحب کا اقتباس ہے وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے واضو تلقین کا موثر سے موثر انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا مضبوط دلائل دیے واضح حجتیں پیش کیں فضاحت و بلاغت اور زور خطابت سے دلوں کو گرمایا اللہ کی جانب سے غیر القول محیر الاقول موجد دکھائے اپنے اخلاق اور پاک زندگی سے نیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا اور کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جو حق کے اظہار و اثبات کے لیے مفید ہو سکتا تھا لیکن آپ کی قوم نے آفتاب کی طرح کی صداقت کے روشن ہو جانے کے باوجود آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کے آگے لکھتے ہیں کہ لیکن جب واض و تلقین کی ناکامی کے بعد دائع اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی اور شرارت کا زنگ چھوٹنے لگا طبیعتوں سے فاسد مادے خود بخود نکل گئے روحوں کی کثافتیں دور ہو گئیں اور صرف یہی نہیں کہ آنکھوں سے پردہ ہٹ کر حق کا نور صاف عیاں ہو گیا بلکہ گردنوں میں وہ سختی اور سروں میں وہ نخوت بھی باقی نہیں رہی جو ظہور حق کے بعد انسان کو اس کے آگے جھکنے سے باز رکھتی ہے تو یہ وہ اقتباس تھا جو مولانا مودودی صاحب کا ہے لیکن جو انہوں نے آیات پیش کی اس سے ہمارا انکار نہیں نہ ہی جماعت یہ کہتی ہے کہ جہاد جو ہے وہ بالکل ختم ہے اصل بات یہ ہے کہ جہاد کا آغاز کہاں سے ہوا قرآن کریم نے کہاں جہاد جی. کی اجازت دی ہے جو, جو کہ سورہ حج کی آیات ہیں جی بالکل سورہ حج کی آیات ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات فرما, فرما، حکم فرمایا کہ اوزین للذین یقاتلونا لونہ بے انّا ہم کہ ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن کے خلاف ظلم کیا گیا اور جن کے خلاف زیادتی کی گئی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک رب ہے اللہ ہے تو یہ وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے اب یہ انہوں نے اعتراض یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیات بیان فرمائی ہیں یہ پھر اسی جہاد کے سلسلے میں جن لوگوں نے اگریشن کی دکھائی جی. جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی اسلام کو نابود کرنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم. تیرہ سال،, سال کچھ نہیں کیا جی. اور آپ کے سا... پاس بہت سارے صحابہ آتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں فارس لڑنے کی صحیح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ وسلم. کہ نہیں اجازت نہیں ہے جی اور پہلے لوگوں کی مثال دی پھر برداشت کرتے رہے پھر قطع تعلقی ہوئی پھر اس کے بعد ہجرت کی ہجرت جب کی تو اس وقت بھی چین نہیں لینے دیا اور پھر مسلم مسلمانوں کو کفار ختم ختم کرنے کے لیے آئے اور اس ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب ان حالات میں اجازت ہے اور انہیں کفار کا ذکر کیا گیا ان آیات میں جن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا علیہ وسلم. رہا ہے کہ مومنین کو اس بات کی طرف ترغیب دیں کہ وہ کتال کریں جنگ کریں جہاد کریں جی تو یہ بات ہے اب با... بات انہوں نے ایک اور اعتراض کیا کہ مرزا قرآن کریم میں لکھا ہے تو مرزا صاحب کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے مرزا جی. صاحب نے تو خود تو نہیں کہا کہ میں جنگ کا التوا کرتا ہوں اور جن... اس کا جہاد کا میں منسوخ کرتا ہوں یہ مرزا صاحب نے نہیں کہا خود نہیں کہا اور کیوں نہیں خود کہا میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی حدیث پیش کی تھی اور اب پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے جہاد کے منسوخ ہونے کے بارے میں تحریر فرمایا تھا ارشاد فرمایا تھا اور وہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم اس کو دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے اس کتاب کو جا کے بخاری جو اصل کتاب بادہ کتاب اللہ ہے اس میں بخاری کتاب الانبیاء باب نسول عیسیٰ بن مریم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مرزا صاحب نے خود نہیں کہا کہ جہاد منسوخ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد الحرب وہ جنگ کو موقوف کر دے گا تو یہ ہے اب دوسری بات یہ رہی کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جنگ بالکل ہی ختم ہو گئے جہاد ختم ہو گیا جی آپ نے فرمایا کہ جو شرائط ہیں جہاد کی وہ مفقود ہو گئی تو جماعت احمدیہ کی تو تاریخ ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے اور جہاں پہ اصل جہاد تھا وہاں پہ جہاد کیا ظاہر صاحب آپ کو یاد ہوگا فرقان بٹالین کا جب کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف کاروائی کی گئی اور ان کو آزادی نہ دی گئی تو اس وقت جماعت احمدیہ نے کہا کہ یہ جہاد عزت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ ثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جہاد ہے اور مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اور پھر آپ نے ایک بٹالین کی تشکیل دی اس کا نام فرقان بٹالین تھا اور اس نے کشمیر کے محاذ پہ جا کے لڑائی بھی کی جہاد بھی کیا تو وہ شرائط جب ہوں تو تب جہاد ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ وہ آپ جہاد جس طرح کرتے اصل جہاد تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں قلم اٹھایا جا رہا ہے اور اس میں کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ہم نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ اسلام یہاں پہ امریکہ نارتھ امریکہ میں شمالی امریکہ میں اتنی مساجد ہیں اور ہر مسجد میں کہاں پہ تلوار اٹھائی گئی اس کا تو ہم نے ذکر نہیں کیا نہ ہم نے وہ ریفرنس جو تھا وہ مودودی صاحب کا تھا ہاں جو مسلمانوں کا عمل ہے ہم اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے اسلام سے جتنی آپ کو محبت ہے ہمیں بھی اتنی محبت ہے شاید اس سے بھی زیادہ محبت ہو بے شک بے شک تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے عمل ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ جہاد بے سیف کے پورے طور پر یقین رکھتے ہیں اور مرزا صاحب نے آج سے سو سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ جو فرمایا کہ فرما چکا ہے سید کو نین مصطفیٰ عیسی مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا پھر یہ یہ بات سننے والی مکرم صاحب یہ حکم سن کر بھی یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت حزیمت اٹھائے گا اب ہاں بات یہ مکرم صاحب جو سورہ حج کی آیات کا زاہد صاحب نے ذکر کیا اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عصرِم کہ اللہ تعالیٰ تم جہاد پہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری بے شک اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا شک نبی شک کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو مارنے کے لیے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے کافرین آئے کتنے ہزاروں کی تعداد میں تھے اور آپ تین سو تیرہ اور تین سو تیرہ ہاوی ہو گئے ہزار, ہزار پہ تو یہ اللہ تعالیٰ جب مدد فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح مدد فرماتا ہے حقیقی جہاد یہ ہے تو یہ بات ہے یہ صرف مرزا صاحب پہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح المحدی مہدی اللہ علیہ و اسلام پر ایک اعتراض ہے اور اس میں کوئی جان نہیں آپ نے کسی قسم کا کوئی اپنے طور سے کوئی جنگوں کا یا جہاد کا التوا نہیں کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے خود فرما گئے تھے کہ جب عیسیٰ جب مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ السّلہ تشریف لائیں گے وہ یاد الحب کریں گے جی جزاک اللہ امتیاز بھائی کہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو اس میں اصل بات جو یاد رکھنے والی ہے توجہ دلائی ہے کہ قرآن کریم کے جہاد کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور اس کے آغاز بنیادی طور پر اس واحج کی عیاد سے ہی ہوتا ہے جی. کہ مظلوم ہونے کی صورت میں اس وجہ سے کہ آپ بحثیت مسلمان آپ کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے اس صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں جب دشمن جو آپ کے خلاف تلوار اٹھا لے تو یہ وہ صورت حال ہے اور اسی صورتحال کا سامنا مسلمانوں کو ہوا آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کو جہاد کی اجازت دی گئی اور ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے جو مستشرقین ہیں ان کے میں حوالے شروع میں پیش کیے تھے جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جبرن پھیلا ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو جبرن کے کوئی بات منواتے ہیں خندیش. بغیر کسی دلیل کے اس کو زبردستی آپ نے تلوار کے زور پر یا گن پوائنٹ پر کوئی بات منوا لی تو جب آپ اس کے سامنے سے چلے جائیں گے جب وہ خوف و خطر اس تلوار کا یا اس بندوق کا آپ کے سر سے ہٹ گیا تو بندہ تو پہلی حالت میں واپس لوٹ جائے گا بے شک وہ تو مومن نہیں ہے کیونکہ اس کے دل میں وہ اس کو تو ہم نے جو ہے وہ منافق بنا دیا ہے بے شک کہ ہم اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ منافق ہو جائے یا وہ مر جائے تو جب اس کے اوپر سے وہ تھریٹ ختم ہو گئی تلوار چلی گئی اور بندوق ختم ہو گئی تو وہ اپنی پہلی حرت کو لوٹ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر بہت سے بعض ایسے ایسے لوگ تھے عرب کے جن جی. کا حضور سے سر میں حکم دیا کہ ان کو جو ہے مار دیے جائے جی اس لیے کہ ان کے جرائم ایسے تھے کہ ان کو بخشنا جو ہے وہ جو معاشرہ تھا اس میں فساد فلانے کے مترادف تھا جیسے اکرمابن نبی جہل کا بھی نام ان میں آتا ہے تو وہ تو تلوار کے ڈر سے بھاگ گئے لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ آذو سلم تو معاف کرنے والے ہیں ان کی اہلیہ ان کے پاس آئیں ان کو کہا کہ یہ تو سب سے نرم دل ہستی ہے اگر ان سے بھاگ گئے تو پھر تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کی تو واپس آتے ہیں اور وسلم سے توبہ حلو کرتے حلو ہیں معافی مانگتے ہیں آپ معاف فرماتے ہیں اور یہ وہ معافی ہے یہ وہ اخلاقی تلوار ہے جس کے آگے سارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سر خم ہو جاتے ہیں اور روشن ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ورنہ کون معاف کرے گا کہ اتنے جرم اس کے اپنے رشتہ داروں کے خلاف اس کے ماننے والوں کے خلاف کیے گئے اس کے باوجود جو ہے معاف کر دیا گیا اور یہ وہ سچی تبدیلی لوگوں میں پیدا کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اکرما جو ہیں بعد میں جنگوں میں شامل ہوتے رہے اور شہید بھی ہوئے جی بالکل اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ لیا ظلم کا افو سے انتقام علیہ السلام, السلام تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علیہ وسلم ہے کہ آپ نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا اور جنہوں نے وار کرائمز بھی کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا تو یہ عظیم و شان اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں اپنانا ہے اب مکرم صاحب ربی الاول کا مہینہ ہے جی اور دماغر. یہ اس مہینے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ صلی اللہ و کی پیدائش کا مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں آ حضور صلی اللہ علیہ و کے ماننے والے اپنی عقیدت اور احترام کا مختلف طریقوں سے اظہار کرتے ہیں لیکن ایک بہت ہی خطرناک صورت افسوسناک صورت حال اس ٹائم پاکستان میں ہے جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ و کے ماننے والے اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے سڑکوں پر آگے ہیں اور بالکل آپ کی اس اور آپ کی جو عمل تھا اس کے بالکل برخلاف کام کر رہے ہیں اور آپ کی ناموس کے نام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور ایک پورا ملک ایک قسم کا شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نبی تھے جن کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رحمت اللّہ عالمین ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت تو مکرم صاحب اس سلسلے میں ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم سیرت اور شان کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو پاکستان میں افسوس ناک حالات ہیں اس زمن میں ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں جی سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ امتیاز احمد سراز صاحب اور اسی طرح زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں ابھی اب پروگرام کا پہلا جو حصہ تھا جس کا تعلق جہاد سے تھا اس پہ آپ نے گفتگو سنی اور ہمارے سامعین کے جو سوال تھے اس کو بھی ہم نے شامل کیا اب ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جا رہے ہیں جس میں ناموس رسالت کا جو موضوع ہے جو ایسا موضوع ہے جو ہر مسلمان جو دین اسلام سے محبت رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے دل میں ہے اور اس کا کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح سے بھی تصدیق کی جائے یا نوزہ ان کی کسی طرح سے شان میں کوئی گستاخی کی جائے اس حوالے سے پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جو جو بھی چل رہا ہے اور ہمارے اگلا جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور اس کے لیے آپ کے سامنے ہم ہمارے لاہور کے ایک پرانے رہنے والے اور اب یہ کینیڈا تشریف لے آئے ہیں اور کینیڈا میں بطور ان کی ذمہ داری جماعت احمدیہ میں بطور نائب امیر کے ہے ان حلیم طیب صاحب ان کو ہم لائن پہ لا رہے ہیں اور ان سے اس گزارش کے ساتھ کہ وہ ہمیں لاہور کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے کچھ تعارف کروائیں حلیم صاحب السلام علیکم و اللہ و جی وعلیکم السلام جی حلیم صاحب آپ پہ ہیں ہمارے سامنے ان کو بتائیں گے کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے لاہور اور اسی طرح پورے پاکستان میں جو حالات ہیں السلام علیکم پورے جو پاکستان میں حالات ہیں اور اس بارے میں ہمیں آگاہ کریں پلیز جی جاکم اللہ یہ کیفیت تو آپ ایک جو چھوٹا سا کے پاس سیل فون ہے جی دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے عالم پہ ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے جی یہ ہیں وہ اسلام کے مجاہد Hmm. جن کے منہ سے ایسی گندگی ایسی نلازت کہ جسے اے, کسی ملک کی خاص طور پہ اس زبان کو سمجھنے والی مائیں بہنیں بچے جی. اور شریف طب کا جو ہے وہ شرم کے ساتھ ان کے اوپر لن ڈال سکتا ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا صحیح, صحیح اور کسی نے یہ دیکھا کہ ایسا بد اخلاق مولوی کوئی بھی مولوی جو بد اخلاق ہو جی کیا وہ خوش مطا حضرت محمد مصطفیٰ یہ اسلام ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں کو یہ کہا تھا, تھا کہ وہ اسلام کی نمائندگی کرے خدا جی والوں کے مقام کہاں ہوتے ہیں ان کی منہ کی پاکیزگی ان کے کلام میں دلوں کی اوپر اثر کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ان کے منہ سے سوائے جھاگ کے اور غلاجت کے اور کیا بندہ ان کے بارے میں ذکر کریں کہ خدا تعالیٰ کی ان پہ ہم تو کچھ نہیں کہتے لیکن خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگ وہ میری نگاہ میں بالکل قابل قبول نہیں کہ وہ بدقسمتی کے ساتھ خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ تمسر کرتے ہیں بلکہ کہ وہ خدا کی تعلیم اور خدا کے رسول کی تعلیم اس کے ساتھ یہ تمسر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اور کولعالم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلام ہے حالانکہ ان کے اسلام سے ایک ادما سا بھی تعلق ہے خدا کرے کہ انہیں سوچا ہے کہ کس مقدس مسیح کو جس کے بارے میں کل عالم کو صرف امت مسلمان ہی یہ کول عالم کے لیے تھا کہ اس پر ایمان لے کے آئے اور اس کی آمد کا ذکر بہت سارے نہیں کئی مطلب کہ ہر طرح کے مذہب میں اس آنے والے کا ذکر تھا لیکن کیا خدا تعالیٰ کی تقدیر آپ پیچھے نہیں دیکھتے آئے کہ خدا کا ایک بھی ایسا نبی نہیں خدا تعالیٰ نے پرانے کریم میں انبیاء کا ذکر کیا ہے اور سب سے پہلے آزو صلی اللہ وسلم کا مقام دیکھیں جسے خدا تعالیٰ نے کو لالم کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں نے کیا کیا تو کیا ان کی گالیاں کیا ان کی ادائیں کیا ان کی آپ کو جو دکھ تھے وہ سارے کے سارے جب ایمان لے کے آ لیکن چونکہ ان کے دل سیاہ نہیں تھے یہ جی. تو ایسے بدقسمت ہیں کہ جن کے دل سیاہ ہو چکے وہ تو آضلم کے تیرہ سال کے ظلموں کے بعد انہیں احساس ہو گیا تھا میجارٹی کو جی. کہ ہم نے ہم ایک معرومی کا شکار ہو گئے اور خدا تعالیٰ کی تقویر جو تھی وہ پکٹ تھی ہے تو پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں ہم نے ظلم کیے تھے لیکن بہت ساروں کو ان پر آن حضور صلی اللہ علیہ حضر صار امام اللہ کی توفیق مل گئی اور یہ ایک سو پچیس سال میں ایسے بات قسمت ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس مشرمادی کا جس کا عام وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا سلام پہنچانا ہے جی. اس کے آنے کی پیش قبرتیں کہ سورج اور چاند کو گرہن لگے گا زمانہ اس طرح کا ہوگا کہ اس طرح کے ماحول جو بالکل ان کا اس علما کے بارے میں کو بتایا کہ یہ اس زمانے کی پترین مخلوق ہوگی جی. کہ یہ ساری چیزیں آپ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں وہ علما کسی ایک کا نام لیں ان کو خدا اور خدا کے رسول کی تعلیم سے ایک اتنا سبھی لگنا ہے تو یہ حیثیت ہے جس طریقے سے یہ دھرنا ہے اور لوگوں کے پاس بچے ہلاک ہو گئے کہ ڈاکٹروں تک نہیں رسائی ہو سکی اسپتال میں نہیں پہنچ سکے بہت سارے مزدور لوگ جو اپنے کام پہ نکلتے ہیں ان کے رستے بلاک کیے بہت سارے مسافر نوکریاں کرنے والے بہت سارے اور ضروری کاموں کے لیے تو یہ اسلام کے مجاہب بن کے کہ ہم سڑکیں بلاک کر دی ہیں ہم نے اس طریقے سے مطلب کہ مالدال شروع کی اور ہمارے مطالبے کس طریقے اور ان کے مطالبوں میں کہ وہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دو جب بڑھتی نہیں ہے ایک مطالبے کے بعد دوسرا مطالبہ اور اس میں کمی نہیں آ رہی لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر میں آپ کے سامنے ایک حصہ رکھتا ہوں کہ جی. جس طرف یہ رخ کر رہے ہیں خدا کا مسیح وہ کیا کہتا ہے آخر فرماتے ہیں کہ اگر کے ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لے جی. تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی یقین ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے راؤ اور ڈالی اور لن دیکھوں تب بھی میں آخر فتح یاد ہوں گا مجھے, مجھے, مجھے, مجھے, مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے میں ہر کس دیا نہیں ہو سکتا یقیناً یاد رکھو آپ پھر فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی نہیں اور میری سرشت میں ناقامی کا سمیر نہیں تو یہ ہے آگے انہی کی مثال ایسے بات کی شرطوں کی وہ کہتے ہیں کہ گڑے میں تو انہیں سب دشمن اتارے ہاں جی ہمارے کر ہی اونچے میں مقابل پر میرے یہ لوگ ہارے کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے شریروں پر پڑے ان کے شرارے نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے تو یہ وہ کیفیت ہے یہ جتنا مرضی زور لگائے وہاں پہ ایک اکیلا شخص خدا اسے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور آج دو سے زائد ملکوں میں لکھو انسان اس خدا کے رسول کے اوپر دور رہتے ہیں اور اس مسیح کو سلام پیش کرتے ہیں اپنے یہ عرض کریں کہ جو ایک پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایک بڑی جوشیلی تقریر کی گئی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ نعرے بلند ہونے شروع ہوئے جی اور جی یہ آئین کے حوالے سے کچھ عرض کریں کہ کس طرح یہ شروع ہوا اور یہ کیا چاہتے ہیں سامین کی خدمت میں پیش کریں پلیز دیکھیں یہ جو دمات ہیں انہوں نے کسی حد تک کپتانی تک پہنچے اور پھر اس کے بعد اس ملک اور قوم کی خدمت ہونا نہ کر سکے جس کی وردی پہنی تھی جی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک شادی کے ذریعے سے اس خاندان میں شامل ہو گیا تو پھر انہوں نے جب ان کی حکومت جو تھی وہ ڈول ہوئی تو اس شخص کے, نتی اس کے حصے میں یہ بات قسم کی آئی کہ اس نے دوبارہ اسی کام کو جس کا یہ انجام رک چکے ہیں اور یہ چیزیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں کہ ان سے سب سے پہلے جس نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا اس زمانے میں شاہ حاصل تھا جی اس کے انجام کو دیکھ لیں پھر بٹوں نے وہی کام کیا اس کا انجام دیکھ لیں ضیالناک نے کہا دا کہ میں تو اس سے بھی آگے یہ خدمت انجام کروں گا کہ میں وہ اسلام کا شاسوار ہوں اس کے انجام کو دیکھ لیں اور پھر اپنے انجام کو دیکھ لیں کہ اب پھر اپنے انجام کو آواز دے رہے ہیں اور اس بد قسمت کے ذریعے سے وہ کلمات اس کے منہ سے نکلے کہ یہ جھوٹا مجائے صرف اسمبلی کی حد تک مجھے گا اور اس نے مابیلا مجائے اور شور کیا کہ اسلام قدر میں پڑ گیا یہ ان کا اسلام خطرے میں پڑ گیا کہ انہوں نے ایک ترمیم کی نہ ہمارا اس ترمیم سے کوئی واسطہ نہ یہ ہمیں جو مرجی کہتے رہے ہیں اس نے اس وقت کے علماء کو اس وقت کی فوج کے اوپر پاکستان میں ایم کیو کے بہت جو تاریخی لحاظ سے دنیا میں مانے ہوئے جرنیل ہیں جی ان کی خدمات جی اور اسی لحاظ سے ان لوگوں کی خدمات کو جھٹلا دیا اور اتنے سچ کو اتنے غلازت والے جھوٹ کے ساتھ منسلک کیا لوگوں کو داعش میں لا کر لوگوں کو جوش دلا کر ہم گلیوں میں سڑکوں میں یہ اس کی وہ ایک قسم کی تحریک تھی جس میں اس, نے اس کو آگے چلایا ہے اور اس کے باد انجام کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوا اپنی ذات کو سنبھالے دینے کی طاقت اپنے آپ کو قانون کے شکرجے سے, سے بچنے کی طاقت یہ ملک کو داؤ کے اوپر لگا رہے اور ملک کی ساخت پہلے ختم ہو چکی ہے معیشت کا بالکل کچھ حال نہیں اور ملک قرضوں کے مطلب پھر خرب و ہاتھ ہا, رقم میں ڈوبا ہوا ہے اور غریبوں کا پھرسان حال کوئی نہیں یتیموں کا کوئی قرسان حال نہیں اور اس طرح کے مولویت کنڈوں سے جن کا خدا اور خدا کی رسول کی تعلیم سے اپنا سبھی تعلق نہیں پاگل آتا ہے یہ اسلام کی نمائندگی کروا رہے ہیں جی. اگر ایسا ہیں آپ نے بہت ایک زبردست نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر ان کے زوم میں انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی تھی جماعت احمدیہ کو اسلام کے دائرے سے نکال کر تو کیا ان کا انجام ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں بہت زبردست ایک نقطہ ہے جی. سرا صاحب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ تھوڑی سی بھی ہوش ہو انسان میں تو وہ اسے توبہ کرنے چاہیے اور خدا تعالیٰ سے استفار کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ساری دنیا ایک گلوبل ویلج ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سیکنڈز منٹوں کے اندر اندر سرکٹ ہوتی ہے اور جب اس طرح کا اسلام یہ دنیا میں بتائیں گے اور آسلم کی عزت کو بڑھا رہے ہیں آسلم کے وکار کو آپ کے مقام کو وہ نیچے گرا رہے تو ہم ہیں پیارے آق و مطاع حضرت کس محمد وصطفیٰ وسلم کے غلام در غلام اور اس مسیح کی برکت سے جنہیں جس نے آ کے ہمیں خدا اور خدا کی توہیز پیارے آف و متع حضرت اس محمد وصف صلی اللہ وسلم کی صدب تعلیم سچی تعلیم, تعلیم کا سبق دیا اور وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم عمل کرا ہیں اور آج ہمارے صلیفت صلیفت المسیحلیفۃ خامس حضرت مرزا مسحد احمد ان کی غلاجت کا جواب کی طریقے سے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اربوں کے اندر خدا کی مشی کو اپنی سچی خوابوں کے لیے دیکھا جا رہا ہے وہ ایمان لے کے آ رہے ہیں اور یہ ایک ملک میں نہیں ہے افریقہ کے اندر لوگ ایمان لے کے آ رہے ہیں اور الجزائر کے اندر ایمان لے کے آ رہے ہیں جرمن کے لوگ ایمان لے کے آ رہے ہیں سعودی عرب کے اندر ایمان لے کے آ رہے ہیں تو اب وہ لوگ خدا تعالی کے فضل کے ساتھ ان سے کہیں زیادہ ان کی سوچ بوجھ بھی ہے لیکن جن کی فرشت ایک ہے خدا تعالیٰ ان کے اوپر الکا کر رہا ہے کہ اس کی اوپر ایمان لے کے باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی اور پیارے حضور نے ان ساری باتوں کو ہمارے سامنے خطوج پیش کیا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں اور خدا تعالیٰ جو شہید روئے ہیں ان کو جماعت میں کتنی سے داخل کرتا آ رہے میں ایک کیفیت میں آپ کے سامنے چوہتر میں بھی ہمارے اوپر 53 और اور اس جی. سے پہلے انیس سو के میں اس طرح کی اطلاع کے دور جی. ہم جی. تو اس اطلاع کے دور میں کبھی بھی سوائے ہمارا تو خوراک کے اوپر ہوتا ہے کیا اس سے یہ ہمارے مولے کی محبت ہم سے چھین ہیں پاکستان, پاکستان کی قوم سے ہمارا دلی تلّہ کا لگاؤ ہے جی. ہم ان کے لیے ہر محاذ لڑیں گے یہ ہمیں گالیاں گے, ہمیں دکھ دیں لیکن ہمارا ایم بھی ایک ایک بچہ ان کے لیے دعا گو رہے گا اور اس قوم کے لیے ہاں ہم ایسے بدقسمتوں کے لیے جو توہین کرتے ہیں ہم یہی دعا کریں گے اللہ مسجد و کہ خدا تعالیٰ یہ تیرے نام کو بدنام کرنے والے تیری امت میں فتنہ پیدا کرنے والے خدا انہیں جنیل و رسوا کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور انہیں پیس کے دے تو اس کیفیت میں سوائے عوام ہے اٹھارہ بیس کروڑ تک پہنچنے والے ہیں تو اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود آج بھی یہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں خدایا ان کو اس مسیح کے اوپر ایمال لانے کی توفیق دے میں آپ کی خدمت سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جب چوہتر میں ہماری اوپر اسی طرح کے ظلم جاری ہوئے جی اور جماعت احمدیب کے اوپر کفر کے پتوے لگائے گئے اور اس آئین کی بات کر رہے تھے جس کے اوپر ان کا بہت بڑا فخر ہے تو اس وقت اللہ کے خلیفہ حضرت ناصر احمد خلیفۃ المشید سالس رحم اللہ آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں اپنی جماعت کو بس زبراہٹ کی کوئی بات نہیں فکر کی ضرورت نہیں ان ناروں کو ان فتروں کو ان جوتی تحریروں کو جو اخباروں میں چھپتی ہیں آج کل یہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اوپر ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ جو اخباروں میں چھپتی ہیں ہر اس کھیل سے گزر جاؤ دل کے اندر غصہ نہ پیدا کرو بلکہ ایسے لوگوں کے لیے رحم کے بعد دل میں رکھو نیز فرمایا کہ دوستوں کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں کہ خدا تعالیٰ لوگوں کو اصل اور سمجھ اتار سنائے اور ان کی فراؤ بحبود اور طرح وہ بہبود اور تعداد نقطی چسمان پیدا کر دے ان سے بھی پیار رکھے ان کو بھی اصل آ جائے اور خدا کے اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے ایک عظیم عظیم روحانی جماعت میں شامل ہونے کی انہیں بھی توفیق ملے آمد یہ آمد ہیں وہ دعائیں اس پاک خلیفہ کی, کی. یہ ہیں وہ پاک کلمات اور ان کے منہ سے کیا کہیں کہ کیا غلط تبتی ہے شرم اور حیا سے کہیں کوسوں دور یہ مائیں بیویاں بچے وہ, وہ کس طریقے سے وہ کہیں کہ یہ کیا ایسی علماء غلازت منہ سے نکلتی ہے توبہ کرنی چاہیے خدا انہیں ہدایت نصیب کرے اور خدا اس ملک کو ان عوام کو سے سے بچا لے نعمی کیونکہ نعمی خدا کے کی رسول نے فرمایا تھا شرمت عدیم روئے زمین کے اوپر پترین مخلوق آنسلوں کا فرمانا ہمارا نہیں ہے منظر اور سور خدا کے رسول نے ایسے علماء کے لیے لفظ استعمال کی خدا انہیں رائے ہدایت نصیب کرے دی. اور اس پاک کی طرف کریں جس کی تعلیم آمن اور آشتی ہے کرے کے محمد, سلم سلو کا سلو محمد سلو دین،, دین اسلام پھر دنیا پہ غالب آئے اور دنیا سے پائے. حلی... جی حلیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے سامعین کے سامنے تاریخی شواہد واقعات پیش کیے اور اسی طرح اس پہ تبصرہ کیا بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالا سامعن آپ سن رہے تھے حلیم طیب صاحب کو جو جن کا تعلق لاہور سے ہے اور بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں وہاں کے حالات کا سیاسی حالات کا اور اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ ہمارے دو موضوع ساتھی انتیاز احمد سراز صاحب اور زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں Uh, اس وقت جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس میں ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ابھی آپ نے اسی حوالے سے حلیم طیب صاحب کے خیالات سنے اب ہمارے ساتھ ایک سامع لائن پہ ہیں ان کا ہم سوال لیتے ہیں اور یہ اقبال صاحب ہیں ٹرانٹو سے ان کا تعلق ہے اقبال صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو جی اقبال صاحب السلام علیکم شکریہ آپ نے انتظار کیا uh, آپ دیر پہ ہیں کوئی بات نہیں آج تو آج جو جس موضوع پر مطلب یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب جہاد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے جہاد جہاز بالسیف ختم ہو چکا ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پچاس ساٹھ اسلامی ملک ہیں جی ان کو اپنی فوج کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی جہاد کے لیے رکھی ہوئی ہیں اچھا جی ٹھیک ہے تو کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ کیا وہ اس کو مطلب بند کر ختم کر دینا چاہیے اور حالانکہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ دوسرے ملکوں کے اگر ان کے اگریشن ہو کی کیونکہ ان کے زیادہ تر اسلامی ملکوں کے جو نیبر ہیں وہ اسلام مسلم ہی ہیں تو کیا یہ بند کر دینا چاہیے اور جہاد کا نظریہ بالکل سے ختم کر دینا چاہیے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا آپ آئے اور میرا خاص شکریہ آپ کا کہ آپ نے انتظار کیا اب مجھے اندازہ ہے آپ کافی دیر سے ہولڈ پہ تھے شکریہ آپ کا جی ان کا سوال بہت ویلڈ ہے اور اگر انہوں نے ہمارے ابتدائی کلمات سنے ہوتے تو شاید یہ سوال پیدا نہ ہوتا ہم نے جو مختلف قسم کے جہاد کا جب ذکر کیا ہے ان میں سے جو ایک جہاد ہے وہ جہاد بصیف یعنی دفاع دفاعی جہاد ہے اور دفاع کی اسلام اجازت دیتا ہے اور قرآن کریم میں یہ بھی رشاد ہے خضو حضرہ کم یعنی اپنی حفاظت کے سامان پیدا کرو اور حفاظت سرحدوں کے کے حفاظت, کے, حفاظت क, क, کے سامان پیدا کرو تو یہ قرآن تعلیم کے تحت ہے تو اس کا بالکل جو تضاد نہیں ہے جو آ, جہاد جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے جائیں آپ نے شاید آ, آپ کو سمجھ نہیں لگی یا شاید دیر سے آپ نے ٹیونن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جہاد کا جس کو ہمیں ذکر کیا ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ بالکل ختم ہو گیا ہے جہاد کا التوا ہوا ہے پوسٹ پون ہوا ہے اور جب جہاد کی شرائط ہو جائیں گی تو پھر وہ جہاد ہوگا اس کا ذکر ہم نے کیا جہاد اسی طرح واجب ہوگا جس طرح قرآنِ کریم ارشاد ہے ہم اس کا ذکر کیا کہ کشمیر میں جماعت احمدیہ کی تاریخ کے حوالے سے کشمیر میں جب مسلمانوں کے حقوق پامال کیے گئے اور ان کو مذہبی ازادی نہ دی گئی تو اس وقت جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پہ جہاد ہوگا اور نہ صرف آپ نے یہ ارشاد فرمایا بلکہ ایک بٹالین کو کی تشکیل دی اور بٹالین میں جا کے وہ وہاں پہ کشمیر کے محاذ پہ لڑے اسی طرح پاکستانی افواج میں بہت سارے احمدی جنرل جنرلز رہے ہیں بہت سارے احمدی آج بھی خدمت کر رہے ہیں اور وہ اسی طرح ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور یہ قرآن کریم کی تعلیم کے تحت ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے جو جس کا ہم نے ذکر کیا یہ ان اس چیز کے جہاد کا ذکر ہے کہ یہ جو لوگ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں جس طرح باہر جا کے ایک گاڑی لے کر کسی کو گاڑی کے نیچے رون دینا یہ جہاد یا جو القاعدہ جہاد کر رہی ہے یا آئیس وغیرہ جہاد کر رہے ہیں مسلمان مسلمان کا قتل قتل کر رہا ہے جو جہادی آئیڈیالوجی پہ یقینی رکھتا اس کا قتل کر رہے ہیں حالانکہ وہ بھی کلمہ گو ہیں دوسرا بھی کلمہ گو ہیں تو یہ ہم نے ذکر کیا ہے اس سوال ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب تشی فرما ہے آج کے پروگرام میں دو موضوعات کو زیر گفتگو لا رہے ہیں ایک تو جہاد ہے جہاد ب سیف اور دوسرا نموس رسالت کے حوالے سے ہے آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس ٹرانٹو کے علاقے سے باہر پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ون جو ہمارے سامین ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی اسلام کیو اے یعنی answer, اور اگر آپ اس پروگرام کی براہ راست نشریات نہیں سن سکتے یا کسی کو یہ پروگرام کے بارے میں آپ بتانا چاہیں یا سنانا چاہیں تو آپ کی سہولت کے لیے ہمارا ویب کا پتہ ہے وائس اسلام ایک ہی لفظ ہے اسلام جہاں اپنا صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین جب آپ اپنے سوال کے ساتھ تشریف لائیں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں یاز صاحب ہمارے کنٹرولز پہ ہیں ان کو بتا دیں یا اگر ای میل ہے تو اس میں ذکر کر دیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو بھی ذکر کر دیں شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح ایک منٹ کا دورانیہ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا سوال مکمل کریں بعض دفعہ اگر آپ فل سوال کر رہے ہیں تو آپ کا دورانیہ زیادہ ہو جاتا ہے پھر ہمیں مجبوراً اس کو بیچ میں روکنا پڑتا ہے اسی طرح اگر آپ اپنا کیا کہنے لگا تھا ایک دم ذہن سے نکل گیا دوسرا حصہ تھا اسی گفتگو کا ہاں اگر کوئی سمجھے کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا مزید وضاحت طلب ہے تو دوبارہ فون کر لیں لیکن پانچ منٹ کے وقفے کے ساتھ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو اس میں شامل کر سکیں جی امتیاز جی جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور کس طرح پاکستان میں احدور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانے اور آپ کے اسوا حسنہ کے برخلاف کام ہو رہا ہے اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم. کا اسوا لوگوں کو سکھانا ہے اور جن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے نہ صرف اسوا پر چلنا ہے اور آگے لوگوں کو چلنے کی تلقین کرنی ہے صحیح. وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسوے سے ہٹ رہے ہیں جی بالکل امتیاز بھائی ایک اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں جو پاکستان کی صورتحال ہے کہ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس طرح جو ہے لوگ توہین کریں یا یہ کہ قانون بدلیں جو بھی انہوں نے قانون بنائے ہوئے اپنے تو وہ ایک جگہ کو بلاک کر کیے بیٹھیں اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کی ہوئی ہے عام جو کاروبار ہے اس کو بند کیا ہوا ہے پورا ملک اور ایک جو ہے پورا ملک جو ہے اسٹینڈ جس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ معیشت کا بھی نقصان ہر چیز کا نقصان تو اس ضمن میں جو ہے یہ جو صلی اللہ کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں حضور صلی اللہ علیہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ سڑکوں پر بیٹھنے کے بارے میں خیال رکھو جی تو انہوں نے کہا کہ حضرت وسلم کہ ہمارے پاس اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے اگر ہمارے یعنی کہ گھر اتنے بڑے جی. نہیں ہیں کہ ہم کٹھے ہو کے کہیں کوئی گفتگو یا محفل میں بیٹھ سکیں تو حضرت وسلم نے فرمایا کہ اگر جی. تو مجبوری جی. ہے تمہاری کہ سڑکوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے پھر اس رستے کا جو ہے حق ادا کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس کا کیا حق ہے جی. کہ ہم کیا حق ادا کریں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم. کہ پہلا حق یہ ہے کہ غزے بسر کرو थी. کہ بے پردگی نہ ہو جی. دوسرا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ کسی چیز کو ادھر نقصان نہیں پہنچے نہ پراپرٹی کو جی. نہ لوگوں کو تیسرا یہ ہے کہ جو کوئی سلام کرے اس کے اوپر سلام واپس کرو جی. اور نیکی کی تلقین کرو اور جو ہے برائی سے روکو تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو عام سلام کے نام پر یہ کام کیے بیٹھے ہیں وہاں پر کیا یہ باتوں کو فالو کر رہے ہیں ایک بات بھی نہیں فالو کیا یہ تمام باتیں جہاں وسلم نے کہا کہ یہ رستے کا حق ہے جس کے لیے صحابہ نے کہا کہ ان کی تو مجبوری تھی جی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں جہاں پہ ہم اپنا اجتماع کر سکیں بیٹھ سکیں ان کے پاس تو کوئی مجبوری نہیں ہے صحیح سلم یعنی کہ ملک کے اندر जी. مساجد اتنی ہیں اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں وہاں پہ سارے جا کے بیٹھ سکتے ہیں آپ जी, بیٹھیں जी. ذکر لائی کریں باتات کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جی جی کہ جو ہماری قوم اگر بگڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی تصحیح کرے جی اس کی بجائے جو ہے ملک کو ایک طرح سے پورا اسٹینڈ شفٹ کیا ہوا ہے جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب اور امتیاز سراز صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں کلگری سے عبد صاحب ان کی کال لیتے ہیں عبد صاحب السلام علیکم آپ پہ ہیں بات کیجیے و رحمۃ اللہ جی وعلیکم السّلام و اللہ جی میں آپ نے بھی اقتباس پڑھا مفتی محمود جی اس کا جی ٹھیک ہے مفتی محمود صاحب کا نہیں مودودی صاحب کا تھا اسی کا ذکر کر رہے ہیں جی جو نام ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ میں اس کا حوالہ ہے الجہاد فی اسلام صفا 137 اور ایک جی اور سامن... ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں شاید وہ ابھی فون بند کیا ہوگا اور ریڈیو آن کیا ہو ہاں جی, جی اس کا حوالہ الجہاد فی السلام صفحہ 137 اور ایک اور جی اور سامین اس میں میں ایک قرض کر دوں کہ اگر آپ کو حوالہ چاہیے ہو تو آپ ہمیں ای میل کر دیں بعض دفعہ زبانی بتانے میں یا آپ کے لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جو ای میل آتی ہے اس کو ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور اس میں وہ حوالہ دے دیتے ہیں اور آپ اسی ای میل ایڈریس پہ بھیجیں کیو یعنی ایٹ اسلام ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں جی مکرم صاحب جماعت احمدیہ کے خلفاء نے ہمیشہ احمدیوں کو پاکستان سے محبت اور وفا کرنے کی تلقین دی ہے جی اور نہ صرف یہ احمدیوں نے اس پر عمل بھی کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ احمدیوں نے پاک پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات اللہ تعالیٰ کے فضل سے انجام دی ہیں جی اسی طرح احمدی جماعت احمدیہ کے خلافہ نے احمدیوں کو پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کرنے کی تلقین کی ہے آپ آب نے ابھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث حضرت مزا ناصر احمد صاحب ابراہیم العلیہ کا ایک اقتباس عبدالعلیم طیب صاحب نے پڑھا اس میں دعا کی تلقین تھی جی اور حضرت مسیح مد اللہ صاحۃ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ گالیاں سن کر دعا دو پاکے دکھ آرام دو بے شک تو یہ جماعت احمدیہ کا نصب و لین ہے اور اسی پہ کام کرتی چلی جا رہی ہے اور ابھی بھی ہمارے جو موجودہ خلیفہ ہیں حضرت مرزا مسور احمد خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالی بن اسل عزیز نے بارہا بیسوں مرتبہ جماعت کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کریں اور اس ملک کے بنانے میں جماعت احمدیہ کا ایک خاص آم کردار ہے اور اس ملک کے لیے پاکستان احمدی مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اور خون بہایا ہے اور بہت ساری عظیم شان خدمات اس ملک کی بجا لائے ہیں اور اس کے لیے کثرت سے دعا احمدی مسلمان کرتے بھی ہیں تو ان باتوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے اور محبت کا تقاضا ہے کہ دعا بھی کی جائے اور لوگوں سے بھی اس بات کی کی جائے اصل میں مقرر صاحب اس کو دیکھا جائے اس کا جو پس منظر ہے جو پاکستان میں سارا کچھ ہوا جو آئین میں تھوڑی سی ترمیم کرنے کی کوشش کی انہوں نے اور اس کے بعد ایک پاکستان میں ویو چلی ایک لہر چلی احمدیوں کے خلاف اور پھر آہستہ آہستہ یہ گورنمنٹ کے خلاف شروع ہو گئی اور کرتے کرتے یہ اب دھرنوں پہ آگے ہیں اور پورا ملک آ مفلوج, آ کر دیا مفلوج, دیا مفلوج کر دیا ہے اس آئین کے بارے میں آج سے کوئی بیس پچیس سال یا پچیس سال پہلے حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابِ رحم و لہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ ان انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا تھا تو وہ اس آئین کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہ دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا اس لیے آخری بھلائی اور خیر سگالی ملک ہی ہے یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ آئین رہے گا ورنہ اس کو ملک توڑنے کی کھری چھٹی دے دی جائے گی یہ کیسے اور کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے مگر میرا یہ اندازہ تھا کہ شاید ابھی ارباب حلوق کو اتنی ہوش آ چکی ہو کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ اب ملک کے کسی کام نہیں آ سکتا ایک ردی کا پرزہ ہے جسے پھاڑ کر پھینک دینا ضروری ہے اور اس آئین کے ساتھ ظلم کا بھی پھاڑا جانا ضروری تھا جو جماعت احمد سے وابستہ ہے اس آئین میں جتنی دفعہ بھی تبدیلیوں کی کوشش ہوئی ہے ہر تبدیلی کے وقت انصاف کے اس تقاضے کو بلا دیا گیا کہ بنیادی طور پر یہ آئین نہ وہ آئین ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے نہ وہ آئین ہے جو انصاف اور تقویٰ کا تقاضا چاہتا ہے اور خصوصاً عیسائن میں بار بار جماعت احمدیہ کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے یہ وجہ ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جماعتی حقوق کو اسی طرح نظر انداز کرتا رہا یہ قانون کہ یہ بنیادی ملک کا قانون اور اس میں مناسب تبدیلیاں نہ لائی گئیں تو پھر یہ قانون خود اس ملک کو چاٹ جائے گا جس ملک میں ہمارے حقوق چاٹے ہوئے ہیں اس میں کسی انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں کوئی دور کا بھی تعلق نہیں اس ملک کے قانون بنانے والوں کا خود اب آئندہ اس میں امتحان ہے کہ وہ کوئی ناجائز غیر منصفانہ قانون کو ملک پٹھوں سے رکھیں گے سے تبدیل کریں گے مکرن صاحب بہت واضح الفاظ میں جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت خلیفت مسیحی راب رحم اللہ علیہ نے واضح کر دیا کہ یہ ملک کا حال ہوگا اور یہ قسم کی پیش کوئی ہے جو آج ہم بالکل اس کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہوں ملک کے لیے بھی اور جو ایک پاکستان میں حالات انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس سے بچائے آمین عامد آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم یاس محمود صاحب کنٹرولس پہ زاہد عابد صاحب اور امتیاز سراز صاحب اسٹوڈیوز میں موجود آج کے موضوع ہیں جہاد بسف اور اسی طرح توہین و رسالت آپ کے سامنے ہم نے اس پہ گفتگو بھی کی ایک مختلف احباب کو بھی لے کے آئے جنہوں نے اس پہ اظہار رائے کیا اور اسی طرح آپ کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات بھی چل رہے ہیں سامین یہ پروگرام کا سلسلہ آپ کے ساتھ ہم ہر اتوار کی شب رات 8 سے 10 بجے ایف ایم اور پھر 10 سے 12 بجے اے ایم 5.30 اور ہفتے کی شب رات 9 سے 11 بجے ایف ایم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ یہ پروگرام سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات ہم تک پہنچتے ہیں یہاں میں اپنے ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر سنتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں سنتے ہیں آپ کی ای میلز بعض دفعہ ٹیلی فون بعض دفعہ آپ خود تشریف لاتے ہیں تو ہماری کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں تمام سامعین دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آپ پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے مشورہ جات اپنے پیغامات اور ہماری حوصلہ افزائی ہماری کمزوریوں کے نشاندہی اسی طرح کرتے رہے سامن گفتگو کا سلسلہ جاری فور ون ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور اسی طرح جو ہمارے سامن ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کا نمبر ان کے لیے ان کی سہولت کے لیے شمالی امریکہ میں ون ای میل کے ذریعے سوال بھیجیں qa اے یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس جو ہمارے سامنے اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے ان کی سہولت کے لیے voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca آف اسلام جہاں نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح جب آپ سوال کے لیے تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں تو آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں اس میں آپ اپنا سوال مکمل کریں پھر ہمارے مہمانوں کو موقع دیں کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا مزید وضاحت طلب ہے تو دوبارہ کال کر لیجئے لیکن کم از کم پانچ منٹ کے تو کے ساتھ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامیں کو پروگرام میں شامل کر سکیں ہمارے ساتھ اقبال صاحب ہیں ٹورانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں اقبال صاحب السلام علیکم جی اقبال صاحب السلام علیکم آپ ہاں ایر پہ ہیں بات کیجیے علیکم جی وعلیکم ورحمۃ اللہ جی میرا ایک سوال ہے جی بسم اللہ کہ جب اس وقت جو صورت ہے اور ہمیشہ مطلب جو ہے آپ کا جو آپ کا جو طبقہ ہے وہ ہمیشہ پاکستان پاکستان کرتا ہے جبکہ کہ آپ کا جو اصل جو اوریجن ہے وہ تو قادیان ہے انڈیا ہے جو جی. کہ دارالکفر بھی ہے تو ایمان <تصفح> تو ایمان کی تبلیغ تو دارالقف میں کرنی چاہیے اور نہ پاکستان دار ہے دارالحرب تو افغانستان ہے جہاں پہ ہر وقت جنگ رہتی ہے تو وہاں پہ آپ کو تبلیغ کرنی چاہیے آخر آپ کا پاکستان میں ایسا کیا انٹرسٹ ہے کہ آپ لوگ صرف پاکستان کے ہی پیچھے مطلب جو ہے لگے رہتے ہیں اس کی طرح مطلب وہ بتائیے کہ دارالقف یا دار الحرد کے اندر بجائے تبلیغ کی جیسے آپ دار الحرب افغانستان ہے جی. آپ وہاں پر یہ کہیں کہ جی آپ نہ لڑے جیسا کہ آپ کا وہ ہے کہ جہاد اب ختم ہو چکا ہے جی. تو وہاں کیوں نہیں آپ لوگ تبلیغ کرتے چلیے ٹھیک ہے بہت, بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا آپ آئے اور آپ نے اپنا سوال پیش کیا دار الحرف یا دارالکفر <laughs> اصل میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کی سیرت کو دیکھا جائے آپ کی زندگی کو دیکھا جائے اور جس طرح آپ نے اور آپ کے اصحاب نے تبلیغ کی تو انہوں نے تو نہیں کہیں اس کو ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ کون سی جگہ دارالحرب ہے یا کون سی جگہ دارالحرب نہیں ہے اور صرف دار الحرب میں تبلیغ ہو سکتی ہے اور باقی کسی علاقے میں تبلیغ نہیں ہو سکتی اس طرح تو اسلام کو بھی پھیلتا ہی نہ تو قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے جہاد کا جہاد بالقرآن وہاں پہ کہیں یہ بات نہیں بیان کی گئی کہ صرف دارالحرب میں جہاد بالقرآن ہوگا یعنی تبلیغ حق ہوگی جہاں تک پاکستان رہا تو اس, اس اس کی روشنی میں ہم پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی کرتے ہیں بنگلہ میں ہاں دو سو دس है. قوموں میں جماعت احمدیہ پھیل چکی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر آپ کو گوگل پر جانے کی توفیق ہو تو اس پہ ٹائپ کریں فاسٹس گروئنگ مسلم سیکٹ تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ احمدیہ مسلم جماعت ہے فاسٹس گروئنگ مسلم سیکٹ تو ہم نہ صرف پاکستان میں تبلیغ کرتے ہیں بلکہ افغانستان میں بھی تبلیغ کرتے ہیں افریقہ میں بھی تبلیغ کرتے ہیں امریکہ میں بھی کرتے ہیں کینیڈا میں بھی کرتے ہیں آسٹریلیا میں بھی کرتے ہیں اور مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح اماؤد و مہدی اماؤد علیہ صاحب وسلام جب ابھی قادیان کی گمنام بستی میں رہتے تھے اس وقت آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو یہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تبلیغ یعنی تبلیغ ہدایت تبلیغ حق دنیا کے کونے کونے میں پھیلتی جا رہی ہے اور جماعت احمدیہ کا قیام دو سو دس اقوام سے زائد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو گیا ہے اور اس میں نفوظ ہو گیا ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ فیصلہ تیز ترین جو اسلام کا فرقہ ہے پھیلنے والا وہ ہے ہماری اسی تبلیغ کو دیکھ کے ہمارے کچھ مسلمان بھائی پاکستان سے جا کے افریقہ میں مسلمانوں کو کہتے ہیں ان کو افریقنوں کو کہتے ہیں کہ لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو ان ان, ان, ان, ان, ان, ان کے نامانے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھے ہوتے ہیں کلمہ بھی وہی ہے نماز بھی وہی ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں زب زبیہ کھاتے ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جین مانتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں حج پہ جاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان میں تو اس میں کچھ فرق نہیں بلکہ یہ بہتر مسلمان ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا تھا ان کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ پہ تبلیغ ہدایت کر رہے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کے تحت ہے اور آپ کی صحابہ کے اسوے کے تحت ہے وہ جگہ جگہ گئے اب جہاں رہا تعلق پاکستان کا کہ پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے بھائی ہم پاکستان سے ہیں ہماری نیشنلٹی پاکستان کی ہے تو ہمارا تعلق ہوگا پاکستان سے ہمارا سینٹر بھی ہے ہمارا ہمارا نیشنل انٹر ہاں انٹرنیشنل ہیڈ کواٹر ہے وہاں پہ مرکز ہے وہاں پہ تو ہمارا پاکستان ہے پاکستانی ہیں ہم اور کیا افریقہ کی باتیں کریں تو جس ملک سے محبت ہے اس ملک کا ہی ذکر کرنا ہے نا تو یہ تو محبت کرنے والے کی نشانی ہوتی ہے جس سے محبت ہو اس کا ذکر بار بار اس کی زبان پر آتا ہے تو اس کو بس یہ اعتراض برائے اعتراض ہے اس میں اور کوئی حقیقت نہیں مذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب اور اسی طرح امتیاز سراز صاحب موجود پروگرام <coughs> میں فون کیجئے اپنے سوال کے ساتھ نموس رسالت اور جہاد ب سیف کا آج ہمارا موضوع ہے دو آ, دو موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے فور ون سکس فور اسٹوڈیوز کا نمبر ون ایٹ کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسلام ڈاٹ سی ہمارا ویب کا ای کا پتہ اور وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہمارا ای کا پتہ جہاں اپنا نہ صرف یہ پروگرام رائے راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب جی زاہد عابد تو ہم بات کر رہے تھے کہ سے رسالت کی اور کہ جو اس طرح جو ملکی حالت ہوئی ہوئی ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ وسلم کی ذات کے اوپر اگر کوئی حملے ہو رہے ہیں یا ان کی نوزب اللہ کوئی توہین کرتا ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے وہ جہاں تک میرا علم ہے اس وجہ سے ہی وہ جی, ملک جی, میں اس طرح بیٹھے ہیں ہی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مسیمہ صاحب اسلام نے کیا کیا کیونکہ آپ جو ہیں حضرت صلی اللہ وسلم کے عاشق صادق جس کی وجہ سے جو بھی مقام ملا آپ کو اسی وجہ سے ملا تو انہوں نے کس طرح جو ہے ان اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے اس کو کس طرح جواب دیے جی. uh, تو ہمیں جب ہم غور کرتے ہیں تو حض مسیحی محود علیہ صاحبۃ وسلم کی ذات میں یہی نظر آتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی جو اسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوتے تھے ان کی ایک لسٹ رکھتے تھے ایک کتاب کے اندر ان کو جو ہے وہ جمع کرتے رہتے تھے اور بعد میں آپ نے جو ہے ان ایک ایک اعتراضات کے جوابات دیے اور کھل کے جواب دیئے آپ کی جو سب سے اعلیٰ تسنی جو براہین دیا ہے جی. اور یہ آپ کی بیسط سے پہلے یعنی کہ آپ کے دعوی مسیح معود سے پہلے کی کتاب ہے اس کے اندر آپ نے اسلام پر ہونے والے اعتراضات آزو پر ہونے والے اعتراضات اور اس طرح کے جو بھی اعتراضات تھے ان کا بڑے کھل کر جواب دیا اور چیلنج کے ساتھ جوابات دیے اور اتنی شاندار کتاب تھی کہ اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے اس بات کا اطراف کیا انہوں نے کہا کہ چودہ سو سال میں جیسی کتاب اور کوئی نہیں لکھی گئی جی اور ان کو یہ ماننا پڑا کہ یہ خدمت جو حضمسیم صلاحۃ السلام نے کی ہے یہ چودہ سال میں کسی کو کرنے کی توفیق نہیں ملی تو یہ اصل طریق ہے کہ جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرتا ہے یا آپ کے کردار پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا آپ کے اخلاق کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ جھوٹی ہے تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے کھل کر اس بات کو واضح کرے کہ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ تو نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ سنت سے ثابت ہیں نہ احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے بلکہ بعض شاید ہو سکتا ہے ضعیف حوالوں سے یا تاریخ میں کسی کتب میں کوئی بات آگئی ہو تو وہاں سے لیتے ہیں حالانکہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ عین قرآن کریم ہے اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کان و خلوق القرآن کہ آپ کا تو عمل بالکل قرآن کریم کے مطابق تھا تو اگر ایسا کوئی حوالہ اگر ہمیں تاریخی کتابوں سے بھی کوئی ملتا ہے جہاں پر وہ ایسی باتیں لکھی ہوں کہ جی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا لیکن نہ اس کا کوئی سنت میں نہ حدیث میں نہ قرآن کریم سے کوئی حوالہ ملے تو ہم اس کو ایسی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل طرز زندگی جو سنت ہے وہ عین قرآن کریم کے مطابق ہے اور یہی اصل طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کے جوابات دینے کا جی بالکل اور اگر آپ دیکھیں جماعت احمدیہ کی تاریخ اٹھا کر جب بھی آ حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کی شان میں غستاخی کی گئی ہے تو جماعت احمدیہ نے اس کا بڑا مثبت رد عمل دکھایا ہے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی گئی اور رنگیلا رسول نامی کتابیں لکھی گئیں اور اس طرح کی آہ جب بد کی گئیں تو اس وقت جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے جماعت کو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی سیرت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم ہر شہر میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر پروگرام کریں گے اور یہ جماعت احمدیہ کی تاریخ ہے کہ جماعت احمدیہ اس قسم کے پروگرام آن حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت کے لیے کرتی چلی جا رہی ہے اور اس ضمن میں جب ابھی حال ہی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارلی ہیبڈو نے آن حضور صلی اللہ علیہ و کی شان میں غستاخی کی اور کارٹونز وغیرہ شائع کیے تو اس وقت حضرت امیر المومنین حضرت مرزا مسور احمد خلیفۃ المسی خام سید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ایک سیریز آف سرمن اور لیکچرز دیے اور اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ایسے ایسے عمدہ باتیں بتائیں اور فرمایا کہ یہ لوگوں تک بتائیں آ, پہنچائیں اور آج آ, اسلام اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح غساخی کی جا رہی ہے تو ہمیں لوگوں کو لوگوں تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچانی چاہیے اور اس زمن میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہماری جو یہاں پہ تنظیم ہے ایلڈرز ایسوسیشن انصار اللہ جو ہے اس اس کو اس کے اس کو یہ حکم دیا ہے اور یہ ارشاد دیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خلیفۃ المسی ثانی رضی اللہ عنہ نے لکھی جماعت اہم دیا کے دوسرے خلیفہ نے اس کتاب کو مفت لوگوں تک پہنچایا جائے اور اب یہ کتاب جماعت احمدیہ کے جو بزرگان ہیں وہ اپنے دوستوں کو اور فلی مارکیٹس میں لائبریریز میں اور جگہ جگہ پہ اسٹال لگا کر یہ کتابیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت لوگوں تک پہنچے اور جس قسم کے آپ پر الزامات لگائے جاتے ہیں ان کی حقیقت بیان کی جائے کہ اس میں کچھ حقیقت نہیں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان نبی تھے اور ان ان کے ذریعے سے اے اے اللہ تعالیٰ نے توحید کو قائم کیا اور بہت ساری اور نیک, نیک باتوں کو قائم کیا جی امتیاز بھائی یہ جماعت کی چہلیں کہ ایک طریق رہا ہے کہ جب بھی کوئی مخالف اسلام اسلام پر حملہ کرتا ہے تو جماعت کے جو مختلف علماء ہوتے ہیں وہ اس کے جوابات تحریر فرماتے ہیں اور یہ ہمارا ایک طریق رہا ہے کہ جس طرح بھی حملہ کیا جائے اس کا جو ہے پھر جواب دیا جاتا ہے اسی طرح بعض امریکہ میں اور بعض یورپین پرسنالٹیز ہیں جو کہ اسلام پر حملے کرتے ہیں حنظور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے ہیں ان میں سے ایک ارشاد مانجھی اور اس طرح کے اور دوسرے بھی ہیں جو خواتین ہیں انہوں نے بھی حملے کیے ہیں تو ان کا بھی ہمیشہ جواب لکھا جاتا ہے جیسے میں ارشاد مانجی کا ذکر کیا ہے اس کے جواب میں ہمارے جو جماعت کے مربی سلسلہ ہیں uh, انصر رضا صاحب انہوں نے اس کا جواب لکھا اندر پون ایڈوانسڈ تو اس طرح جو ہے جماعت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اسلام پر حملہ ہو جس طرز پر حملہ ہو اس کا پھر آگے جواب دیا جائے اور کوئی بھی ایسا خدمت کا موقع جو ہے جانے نہیں دیتے ابھی بھی اکثر لوگ جانتے ہی ہوں بعض عیسائی ایک گروپ ہے وہ اس میں سے اکثر کتابوں کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے یہ حملہ کرتے ہیں کہ آپ صدّ کے ناوزب اللہ اس اس صفت کے مالک تھے ان کے اخلاق اس طرح کے تھے تو ان کے جوابات جو ہیں وہ کتابوں کے ذریعہ ہی دیے جاتے ہیں جی ظاہر صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ صاحۃ وسلام جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے اور آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ جو بھی آپ کو مقام ملا ہے مسیحت کا اور مہدیت کا یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ال اتباس سے میرا اور آپ نے آپ کی شان میں بہت سارے اقتباسات تحریر فرمائے ہیں کتابیں تحریر فرمائی ہیں تو چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک اقتباس یہ ہے آپ فرماتے ہیں تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نو کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے سے آفتہ کون ہے وہ جو یقین رکھتا ہے کہ جو خدا سچا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور اور رسول ہے اور نہ اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جی اسی طرح ایک اور اقتباس حقیقت الوہی میں از سسیح اور سات و نے تصنیف فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہزار ہزار درود اور سلام اس پر یہ کس اعلیٰ اعلی مرتبے کا نبی ہے اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی اور انتہائی درجے پر بنی ناؤ کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ السلّۃ والسلام نے نہ صرف نثر میں بلکہ نظم میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحریر فرمایا اور بہت ساری نعتیں ہیں آپ نے ایک نعت میں بڑی مشہور نعت ہے فرمایا کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر لیک از خدا برتر خیر الورا یہی ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے اس پر ہر ایک نظر ہے بدر الدا یہی ہے پھر فرماتے ہیں وہ آج شاہدی دی ہیں وہ تاج مرسلی ہیں وہ طیب و امی ہیں اس کی سنا یہی ہے پھر فرماتے ہیں اس جو راز دی تھے بھارے اس نے بتائے سارے دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے اور یہ شعر بہت خوبصورت ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے جی امتیازی اقتباسات تو ہم حضرت مسیمۃ السلام کی اگر ساحرہ دی پڑھتے رہیں تو وہ ختم نہ ہو کیونکہ آپ کے اقلام میں حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم بڑائی اور جو ہے اور آپ کے اخلاق کے اوپر بہت سے دلائل سے پر ہے اور Uh, کوئی بھی آپ کی تصنیف ہو اس کے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے uh, تو اب ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں uh, جہاد کی ہم نے بات شروع کی پھر ناموز کی بات شروع کی uh, ایک سوال جو اکثر ہم جب بھی قرآن اوپن ہاؤس وغیرہ کرتے ہیں آپ نے بھی اس کیا ہونا ہے جی. یا کوئی سمپوزیم ہوتا ہے جس میں uh, سوال و جو جواب کا موقع ملے تو اکثر جو غیر از جماعت بھی نہیں بلکہ جو غیر مسلم لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہوتا ہے وہ عموماً ایک اعتراض ضرور لے کے آتے ہیں اور ان کا اعتراض جو ہے وہ قرآن کریم کی بعض آیات پیش کرتے ہیں اور ان کا حوالہ ہوتا ہے جو صور توبہ میں بعض آیات آتی ہیں جس کے اندر عمومی طور پر وہ جو مضمون پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو ہے ایک اوپن ہینڈ دیا ہوا ہے مسلمانوں کو ایک طرح کا وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کریم میں آخر میں آنے والی آیات ہیں ان کے نزول کے حساب سے جو ہے یہ آخر میں ہیں تو اس لیے ایک طرح سے یہ ان کے آخری احکامات ہیں اور اس کو ٹرم دیتے ہیں مارچنگ آڈرس مسلمانوں کے لیے کہ اس میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جو ہے اب تم جہاد کرو اور یہ آخر تک جہاد کرتے چلے جاؤ جب تک کہ یا تو مسلمان ہو جائیں سارے یا پھر جو ہے وہ جو باقی جو مسلمانی وہ ختم ہو جائیں جی. تو اس طرح کا جو مضمون ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے بظاہر تو بات سیدھی سی ہے ہمارے لیے کہ ایک تو یہ ان کی لا کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی. کیونکہ قرآن کریم ایک ذابطہ حیات ہے اور ہر طرح سے اپنے جو تشریح ہے وہ قرآن کریم خود ہی پیش کرتا ہے جی. اس لیے یہ وہی بات ہے کہ جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ قرآن کریم میں جی بالکل کتاب موجود ہے اور القتال کے مسلمانوں کو جو ہے جہاد کی ترغیب دو ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن اس جہاد کے لیے پہلے وہ کنڈیشن ہونی ضروری ہے کہ جب جہاد جو ہے آپ کے اوپر جائز ہو جائے جی تو ہمارے لیے تو بڑا واضح مضمون ہے لیکن اس کے اندر جو توبہ کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی ملے اس کو مار ڈالو ان کے لیے راستوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور ان کو جو ہے لو جی تو اس کے ہم کس طرح جو ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے جی اس کا بڑا آسان طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو کانٹیکس میں پڑھا جائے اور تاریخی کانٹیکس میں پڑھا جائے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور فتنہ برپا کیا اور مسلمانوں کو قتل عام کیا اور کرنے کی سازشوں میں شامل ہوئے اور بار بار سمجھانے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں سے عہد شکنی کی یہ ان کے بارے میں ہے اور جو ٹریزن کی سزا ہے وہ ہر ہر قانون میں وہ یہی سزا ہے کہ وہ ان اس طرح ان کو قتل کیا جائے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اسلام کی تعلیم بہت خوبصورت تعلیم ہے اور اسلام ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے کہ اگر ایسے لوگ ہوں جو اس بات پہ مصر ہوں کہ زمین پر فساد کرنا ہے اور بار بار عہد چکنی کرنی ہے اور ٹریزن کرنی ہے تو ان ان ان لوگوں کی کیا سزا ہے اور وہ سزا وہاں پہ بیان کی گئی ہے اس میں ہرگز ہرگز عام لوگوں کے لیے ارشاد نہیں ہے کہ عام لوگ جو مسلمان مسلمان نہیں ہیں ان کو ان کا قتل عام کر دیا جائے اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ ایک انسان کا معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک آم, آم, جان کا, جان, جان کا بچانا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا بچانا ہے تو یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے آپ نے فتح مکہ کے بعد کے حالات کا ذکر کیا تو اس میں بھی اگر دیکھ لیا جائے تو اگر آخر کی آیات ہیں ان کا یہ آرگیومنٹ جو لیتے ہیں بڑا کمزور آرگیومنٹ ہے دلیل ہے کہ اگر یہ مارچنگ آرڈر تھے آخر پہ نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کو قتل کر دو تو اگر فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہ... کافروں پر بالکل حاوی ہو گئے اور اس پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا یہ تو نہیں فرمایا کہ ان سب کا قتل عام کر دو سب کو قتل کر دو بلکہ یہ فرمایا کہ لا والا علیکم اليوم کے آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے سب کو معاف کر دیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں نام اپنی کتاب میں یہ تحریر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر تو یہ اسلام کی خوبی ہے یعنی کہ مستشرقین کو بھی اس بات کا اطراف کرنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت اللہ علیہ تھے جی. اور اصل منشا آپ کا کبھی بھی جنگ نہیں رہا کبھی بھی جو ہے لڑنا نہیں رہا بلکہ آپ چاہتے تھے کہ امن و امان کی صورت ہو تاکہ اسلام کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچ سکے جی. اور اس بات کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جنگوں کا ایک دور ہے جو 6 سات سال جو ہے جاری رہتا ہے پانچ 6 سال وہ جاری رہا اور اس کے درمیان پھر جب صلح حدیبیہ آتی ہے تو صلح حدیبیہ میں جو ہے جی. پھر وہ کنڈیشنز وغیرہ سیٹ ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے موقع ملتا ہے تبلیغ کرنے کا ززاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ کامران صاحب ہیں سے لیتے ہیں کامران جی جہاد کے حوالے سے بات کر رہے تھے جی تو جہاد تو تو قابض ہو گئے تھے تو کیا وہاں پہ جہاد نہیں اگر آپ ہسٹری دیکھیں پڑھیں تو مرزا صاحب کے دادا نے پچاس اپنے گھوڑا سنوار دیے تھے برٹش آرمی کو اور ان کے والد اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی میں دو دو روپئے پر مسلمان مارا کرتے تھے تو مسلمانوں کا قطع عام کرتے تھے ایسے ہی ان کو جہاد ختم کرنے کی ضرورت پڑی پھر مرزا صاحب نے ان سے پراپر منفلی وظیفہ باندھ لیا کہ جہاد ختم کروانے کے لیے تو یہ کیا سلسلہ ہے شکریہ جی کامران صاحب آپ آئے جی جناب امتیاز صاحب جی بتائیے انہوں نے تین چار باتیں ملا دی ہیں آپس میں جی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ صاحۃ والسلام نے بڑے واضح طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ برٹش اگر حکومت وہاں پہ کر رہے تھے تو کیا برٹش حکومت مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے نہیں دیتی تھی مذہبی آزادی نہیں دیتے تھے کیا انہوں نے مساجد بند کر دی تھیں مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا تھا مسلمانوں پر ظلم کیا تھا کہ اب نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں دے سکتے اور اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ پر ظلم کر بریٹش برٹش نے تو یہ نہیں کیا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوا ہے اس پر ہمیں ہمیں ہم, ہم نے دیکھنا ہے اور یہی حضرت مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وسیع ماؤد المحدی ماؤد علیہ ص نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوا تھا اور جنگ کی اجازت اور جہاد کی اجازت کس کس کی کن وجوہات کی بنا پر دی اللہ تعالیٰ نے اور وہ یہ وجوہات تھیں کہ ان پر ظلم کیا جائے اوزنا للذین یقاتلونا لونہ بے ان ظلموں یاد سرا حج کی ہیں جا کے پڑھ لیں اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا گھروں سے کیوں نکالا گیا اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسلام میں جہاد کی اجازت ہے اور یہ بار بار حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ وجوہات ہیں اب حضرت مرزا صاحب حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ صد نے یہ جب تحریر فرمایا تو اب اس کو اس کو تاریخ بھی پڑھ لیں آپ ماشاء اللہ کافی لگتا ہے آپ کو تاریخ کا علم بھی ہے تو تاریخ پڑھ لیں اس میں دیکھیں کہ کیا برٹش حکومت نے اس وقت انڈیا میں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ نہیں اجازت دی تھی کہ وہ اس, اے اے اس اے یا مساجد میں عبادت کر سکیں یا آزانے کہہ سکیں یا مذہبی اجادی دی تھی کہ دی تھی تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ جہاد اب جب جہاں رہا یہ کہ حضرت مرزا صاحب نے ان سے پیسے لیے اور یہ لیا وہ لیا کیا حضرت مرزا صاحب نے اس بات کے بھی ان کو پیسے لیے تھے کہ جو خدا مانتے ہیں یہ برٹش حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا مر گیا ہے اور زندہ زندہ آسمان پر نہیں گیا اور وہ کشمیر میں اس کی قبر ہے کیا اس کے بھی مرزا صاحب نے پیسے لیے تھے اگر لیے تھے تو اس کے بھی وہ میں بتا دیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو جی جی جی احمدیہ امتیاز بھائی اس کی دوسری یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال رہے ٹھیک جی جی ہے علیہ وسلم جو ہے وہ تیرہ سال کے اندر کبھی آپ نے جو ادھر کی گورنمنٹ کہہ لیں جو بھی طریقہ حکومت تھا طرز حکومت جو بھی تھا سرداران مکہ تھے ان میں سے تو مسلمان کوئی نہیں تھا کبھی ان کے خلاف آپ نے جنگ کی مکہ میں رہتے ہوئے جب ایک گورمنٹ ایک جگہ پر قائم ہے تو اس کے خلاف آپ صلی اللہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا اسی طرح جب مدینہ بھی گئے مدینہ میں بھی ایک معاہدے کے تحت مل کر رہے اسی لیے جب آپ ایک جگہ پر کوئی حکومت ہے تو اس کے خلاف ہم جو ہے ریبل نہیں کر رہے ریبیلیس نہیں ہے دوسرا جو والے صاحب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ تو ان کا تو مسلک جو ہے وہ تو سنی مسلمان کے طور پہ تھا وہ تو حض مسیم السلام پہلے ہے दे. تو ہم اس کے اوپر کیسے جواب دیں اس کا حضر مسیم السلام پر کیوں اعتراض ہے یہ ہاں جی اور ویسے ہی اعتراض برا اعتراض ہے کہ اگر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے پیسے لے کر فتویٰ دے دیا کہ جہاد نہ کرو تو پھر اس پہ بتائیں کتنے پیسے لیے مرزا صاحب نے کہ جو برٹش حکومت جو خدا آنتی ہے جس کی عبادت کرتی ہے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہا کہ بھئی تمہارا خدا مر گیا ہے وہ زندہ زندہ آسمان پر نہیں گیا وہ کشمیر میں اس کی قبر ہے تو اگر حضرت مرزا صاحب اتنے ہی خیر خواہ تھے برٹش حکومت کے تو ان کو پھر یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے نا تو بالکل تضاد لگتا ہے باتوں میں صرف اعتراض برائے اعتراض ہے اگر جنگ ازادی دیکھ لیں مسلمان جو 1857 کی کی تھی تو وہ جنگ ازادی تھی وہ جہاد کہاں تھا وہ جہاد کہاں تھا اور وہ ہندؤں کے کہنے کے پیچھے جہاں گاندھی کے کہنے کے پیچھے جہاد کر لیا اور وہ جا کے مسلمان سارے وہاں پہ چلے گئے سارا مسلمانوں کو نقصان ہوا اس میں کیا وہ جہاد تھا تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ, آنسر، اللہ آنسر سن رہے ہیں پروگرام جس میں ہمارے ساتھ امتیاز صاحب اور زاہد عابد صاحب تشریف فرما آ, کامران صاحب دوبارہ لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں کامران صاحب ٹورنٹو سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کامران صاحب آپ پہ بات کیجیے جی جناب بہت اچھی دو مثالیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو وہاں پہلے سے کفار کی حکومت قائم تھی یہاں پہ برٹشر مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے قابض ہوئے تھے انیس سو سینتالیس میں چھوڑ کے گئے تھے میجر ڈفرنس اور دوسرے مجھے ایک بھی ایک بھی, ایک بھی نبی بتائیں اس میں جو کفار سے وظیفہ لیتا ہو اب آپ بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لیتے تھے وہ بھی ایک جھوٹھی روایت ہے ادھار الگ ہے آپ کسی سے بھی یہاں پر بھی آپ کریڈٹ کارڈ سے ادھار لیتے ہیں ان کا جو کہ تینوں چھوٹی ٹوپی والے ہیں جو تینوں مال ان کے مفادات پورے نہیں کرتے سمیع صاحب السلام علیکم جی مکرم صاحب السلام علیکم والیکم السلام و اللہ آپ وڈ سٹاک میں آج جی آج کل میں تین مہینے جی بسم اللہ یہی کہنا تھا کہ یہ اکثر یہی اعتراضی رنگ میں سوال کیا جاتا ہے جی مرزا صاحب نے پیسے لے کے جہاد کو منسوخ کیا جی تو کیا اس وقت کے سارے مسلمان جو اکثریت میں تھے جی انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ مسیموں کی بات مان لی تھی اس لیے جہاز نہیں کیا تھا جی یا تو یہ کہیں تو یا اگر مان لی تھی تو کیا خدا تعالیٰ کا ایک حکم ہو اور اس کو کوئی نہ مانے جی تو انگریز اس کا مطلب ہے کہ طاقتور تھا خدا تعالیٰ سے بھی جی کہ وہ مطلب جہاد کو اس قسم کے رنگ میں مزے یہ پیش کرتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کمزور تھا انگریز کے مقابلے میں تو انہوں نے جہاد کیوں نہ کیا اس وقت جی ٹھیک جی ہے بہت شکریہ سمی صاحب مانگ گئے تھے مسیموں کی باتیں جی ٹھیک جی شکریہ سمی صاحب آپ کا ہمارے سمی صاحب پہلے ٹورنٹو میں تھے اب ادھر موو ہو گئے ہیں شکریہ ان کا سامین عام طور پہ جو ہمارے احمدی احباب ہوتے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ وہ اس سوا اس پروگرام میں فون نہ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ غیر احمدی احباب جو ہیں ہمارے سامعین ہیں ان کو موقع دیں سوائے اس کے کہ کوئی استثنا ہو کوئی اعلان کیا جائے کہ آج احمدی بھی پوچھ سکتے ہیں جیسے جو ہمارے فکی مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم یہ عام طور پہ شرط اٹھا دیتے ہیں کہ ہر غیر احمدی اور احمدی دونوں فون کر سکتے ہیں سمی صاحب نے آج فون کیا ان کا شکریہ لیکن گزارش میری وہی ہے کہ اس پروگرام میں موقع دیں غیر احمدیا باپ کو کامران صاحب کے جو سوال ہیں دو حصے ایک تو برٹش قبضہ کر کے آئے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی اور نبی ایسے ہیں جنہوں نے حکومت وقت سے وظیفہ لیا ہو تو اس کا جواب دیں گے زاہد عابد صاحب دیں گے یا میں, میں, میں, میں, میں, میں ذکر کرتا جی ہوں. جی. جو انہوں نے ذکر کیا میں نے جہاد کی شرائط کا ذکر کیا ہے جی اور جہاد جہاد جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی وہ اس میں دو شرطوں کا ہونا لازمی ہے ٹھیک اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان پر ظلم کیا جائے مذہبی آزادی ان کو نہ ملے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ وہ انہوں نے ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ, دیکھ لیں اور اگر ہندوستان کو دیکھ لیں تو کیا اس میں ہوا مذہبی آزادی تھی کہ نہیں ہمیں آذور صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مدینہ کیوں کی گئی کیونکہ آپ پہ مظالم کیے گئے اور آپ کو مذہبی آزادی نہیں یہ دو بنیادی وجوہات پر آزر صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے عزت کی جی کیا انڈیا میں انگل اس وقت برٹش انڈیا میں مسلمانوں پر یہ مظالم ہو رہے تھے کیا مظالم کیے جا رہے تھے مسلمانوں پر اور کیا مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہیں تھی وہاں پہ تو اگر دونوں کو دیکھ لیا جائے تو یہ بالکل اس کے جو آسانی سے مل سکتا ہے پھر انہوں نے دوسرا سوال جو انہوں نے ذکر کیا وہ عجیب ہی سوال ہے شاید ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات کا نہیں معلوم یا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات نہیں معلوم تو وہ پڑھ لیں تو شاید یہ ان کو اترا... یہ اعتراض نہ کرتے اور حضرت مرزا صاحب نے تو اصل اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے پیسے لے کے وظیفہ لے وظیفہ لیتے رہے ہیں اور گورنمنٹ کے خیر خواہتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قوم جو ایک اپ اپنا خدا مانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جی اور اس کی پرستش بھی کرتے ہیں اور اگر حضرت مرزا صاحب نے ان کو خوش ہی کرنا تھا اسی قوم کو اور ان سے پیسے لینے تھے وظیفے لینے تھے ان کے مطابق تو پھر یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ کا جو خدا ہے وہ زندہ آسمان پر نہیں گیا اس کا جواب دیں مجھے کامران صاحب کہ کیوں کیوں مرزا صاحب نے اگر ان کو خوشی کرنا تھا تو پھر ان کے خدا کا کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا اور ان کے عیسائیوں سے جو پادری تھے ان کے ان سے کتنی آپ نے بحث مباحثے کیے اور جن پادریوں نے حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. شان میں وسطاخی کی اس وقت آ حضرت مرزا صاحب نے آپ کو ڈیفینڈ کیا اگر آپ نے خوشی کرنا تھا تو ان عیسائیوں سے کیوں کیوں مقابلے کرتے تو بالکل ان کے اس طرف اس طرف نہیں آئیں گے یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ جب حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ بھئی تمہارا خدا مر گیا ہے جی تو اگر آپ نے خوش ہی کرنا تھا تو آپ ایسے خوش کرتے ہیں ان کو اگر ان سے پیسے لیے تھے تو اس طرح اس طرح پیسے لینے کا حق ادا کرتے ہیں آپ کی کتابیں لکھنے جگہ جگہ حضرت مسیح مادر اسلام نے عزل علیہ السلام کی وفات کا سا, آ, ثابت کی ہے اور عیسائیوں سے مناظرے کیے ہیں اور جو غیرمندی ہمارے اسکالرز ہیں ڈاکٹر اسرار وغیرہ انہوں نے آن دا ریکٹ باتیں کہی ہیں کہ اس وقت مرزا صاحب نے جگہ جگہ جا کے عیسائیوں سے مناظرے کیے اور اس اور اسلام کے حق میں اسلام کا دفاع کیا اور اس وقت کے لوگ یہ کہنا شروع کر گئے کہ مرزا صاحب کے علاوہ کوئی اسلام کا دفاع نہیں کر سکتا تو اگر مرزا صاحب نے پیسے لے کے پیسے لیے گورنمنٹ سے تو اسلام کے ہی دفاع کرنا تھا عجیب بات ہے زاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں ہمارے ساتھ آج زاہد عابد صاحب اور امتیاز سراج صاحب تشریف فرما سامعین پروگرام کے آخری 20 منٹ اگر آپ آج کے پروگرام میں اپنا کوئی سوال شامل کرنا چاہیں تو جلد از جلد ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ تشریف لائیں یا اپنا ای میل کے ذریعے سوال بھیجیں فور ون سکس ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور ٹورنٹو کے علاقے سے باہر جو ہمارے سامنے ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں کیو یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام یعنی at اسی طرح ویب کا پتہ وائس اسلام سی نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سامین آپ ہمارے پروگرام سنتے ہیں اور آپ میں سے کئی جو ہیں اپنے آرا ہماری کمزوریوں کی نشاندہی مشورہ جات دیتے ہیں ہم اس کے لیے آپ کے مشکور ہیں اور اسی حوالے سے میں اپنے تمام سامعین کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں کہ کسی طرح پروگرام کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی ایسا موضوع ہے جس کو شامل کرنا چاہیے تو میری آپ سے گزارش کہ ای میل کے ذریعے اپنے مشورہ جات ہمیں بھیجیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری اور اس کے روشنی میں ہم اپنے پروگرام کو ہمیشہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کیا پروگرام سننا چاہتے ہیں کن موضوعات کو چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم شامل کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہمارے مہمان ہیں جو جماعت جماعت احمدیہ کی طرف سے آتے ہیں کوئی خاص مہمان ہیں آپ چاہیں کہ وہ اس کے اس موضوع پہ پروگرام تیار کریں تو وہ بھی ذکر کر دیں کہ وقت کی رعایت کے ساتھ ان سے ہی یا ان کو ہی دعوت دیں بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ وقت نہیں دے سکتے دوسری جماعتی مجبوریوں کے باعث تو پھر ہم کسی دوسرے کو کریں گے لیکن آپ ہمیں اس طرح ہماری مدد کریں کہ اگر آپ کسی ایسے پروگرام پہ یا کسی ایسے موضوع پہ چاہیں کہ اس کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے تو ہمیں ای میل کے ذریعے رابطہ کریں اسی طرح اگر آپ کوئی حوالہ لینا چاہتے ہیں کوئی پروگرام میں کوئی حوالہ پڑا گیا ہے تو اس میں ضرور ذکر کیجئے کہ کس تاریخ کا پروگرام تھا یا کون سے ہمارے مقرر تھے میں آج بھی کچھ ای میل میں نے دیکھی ہیں لیکن اس میں ذکر نہیں ہے کہ کون سا پروگرام تھا یہ کون سے مقرر تھے ان کو پھر ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں یہ معلومات دیں کہ کس تاریخ کا پروگرام تھا یا کون سے مقرر تھے تاکہ ہم وہ درخواست ان تک پیش کر سکیں چنانچہ جو حوالہ جات آپ کو چاہیے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے دیں اسی طرح اگر آپ کوئی اپنا حوالہ پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی گفتگو کا حصہ بن سکتا ہے تو وہ ہمیں ای میل کیجئے زبانی آپ ہمارے سامنے ان بعض ہوا فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلانی کتاب کے فلانے صفحے پہ لکھا ہوا ہے تو وہ ایک غیر مکمل ہوتا ہے کیونکہ جلدی جلدی ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کوئی چیز رہ بھی سکتی ہے تو ہمیشہ آپ اگر ایسا سوال کرنا چاہیں تو پہلے اس کا حوالہ بھیج دیں اور اس میں لکھ دیں کہ میں اب فون کروں گا اس اس حوالے کے لیے تو جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کو بھی موقع مل جاتا ہے اس حوالے کو دیکھنے کا اور جب آپ اس پہ فون کرتے ہیں تو اس کا ایک مکمل جواب دیا جا سکتا ہے ریڈیو احمدیہ پروگرام آپ کے ساتھ اور امتیاز سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب کے ساتھ جی امتیاز صاحب جی اپنا میں نے کہا کچھ تاریخی حوالہ جات بھی پڑھ دوں انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی اے, کے بارے میں ذکر کیا جی اور اور حضرت مسیح محدود اور آپ کے والد صاحب پر اعتراضات کیے جی اور پیسے لینے کا اعتراض کیا اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں جی لیکن میں نے کہا ان کے جو علماء ہیں ان کا ذکر بھی کر دوں کہ ان کا کیا خیال تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بارے میں جی اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح ماحد اللہ صحت السلام کے بھی دشمن تھے اور ساری عمر انہوں نے حضرت مسیح محدود کی دشمنی کی ان میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے مولوی محمد حسین بٹالوی کا ہے انہوں نے اپنی کتاب اپنا جو رسالہ ہے اشاعت و اس میں تحریر کیا کہ مفسدہ اٹھارہ سو ستاون میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گناہگار اور با حکم قرآن و حدیث وہ مفسد اور با مفسد باغی بد کردار تھے یہ آپ کے ہی عالم کہہ رہے ہیں کامران صاحب پھر وہ کہتے ہیں اس گورمنٹ سے لڑنا یہ برٹش گورنمنٹ کی جو بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں انہی کے اسکالر ہیں مولوی محمد حسین صاحب اٹالوی اشاط و سنہ میں تحریر کرتے ہیں اس گورمنٹ سے لڑنا یا ان سے لڑنے والوں کی کسی نو سے مدد کرنا سری غدر اور حرام ہے اور پھر یہ تحریر کرتے ہیں اسی میں اپنی کتاب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اقتصاد فی مسائل الجہاد فی مسائل الجہاد اس مسئلہ اور اس کے دلائل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ملک ہندوستان باوجود کے عیسائی سلطنت کے قبضہ میں ہے دارالاسلام ہے اس پر کسی بادشاہ کو بادشاہ کو عرب کا ہو خوا عجم کا مہدی سودانی ہو یا حضرت سلطان شاہ ایرانی خواہ امیر خراسان ہو مذہبی لڑائی او چڑھائی کرنا ہرگز جائز نہیں اب یہ کامران صاحب ہی اس بات کا بتائیں کہ کیا جواب ہے یہ جماعت احمدیہ کے کوئی عالم نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں یہ جماعت احمدیہ کے ساری عمر انہوں نے دشمنی کیے اور یہ وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے اعتراض کیا حضرت مرزا صاحب کے بارے میں اور آپ کے والد صاحب کے بارے میں اب ان پر یہ ہے کہ جواب دیں اب پھر وہ اشاعت و سنہ میں کہتے ہیں مولوی محمد سہین صاحب بٹالوی انہی کے عالم جی اہل اسلام کو ہندوستان کے لیے گورنمنٹ انگریزی کی مخالفت و بغاوت حرام ہے صاحب تو یہ بالکل واضح ہے صرف ایک بغض اور اناد ہے جس کی وجہ سے اعتراض برائے اعتراض ہے اور کوئی وجہ نہیں اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں سر سید احمد خان صاحب ہیں اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شریک ہوئے ان کے بارے میں تحریر کرتے ہیں اس میں اپنے رسالہ بغاوت ہند میں کہتے ہیں البتہ چند بد ذاتوں نے دنیا کی تما اور اپنی منفیت اور اپنے خیالات پورا کرنے اور جاہلوں کے بہکانے کو اور اپنے ساتھ جمعیت جمع کرنے کو جہاد کا نام لے دیا پھر یہ بات مفصدوں کی حرام زدگیوں میں سے ایک حرام زدگی تھی نا جہاد تو یہ کوئی ہمارے الفاظ نہیں ہیں یہ سر سید احمد خان صاحب کے انہی کے مانے ہوئے اور بہت چوٹی کے عالم تھے اس دور کے تو یہ انہوں نے کہا ہے اور پھر اعلیٰ حضرت سید احمد رضا خان صاحب بریلوی جو امام اہل سنت بریلوی فرقے کے ہیں وہ بھی سن لیں وہ کیا کہتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان دار الاسلام ہے اسے دار الحرب کہنا ہرگز صحیح نہیں تو یہ کامران صاحب کی خدمت میں میں نے تاریخی حوالہ جات جماعت احمدیہ کے نہیں انہی کے علماء اور ان انہی کے انہیں کے ماننے والے سکالرز کے پیش کر دیے ہیں اور بتانا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات حضرت مسیح محدودیہ السلام پر کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں اور حضرت مسیح محدود نے جو فرمایا وہ بالکل عین اسلام کی تعلیم کے مطابق تھا نہ کہ کسی کو خوش کرنے کا مقصد تھا اس وقت برٹش انڈیا میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی تھی نہ صرف مسلمانوں کو اور باقی مذہب کے ماننے والوں کو بھی مذہبی آزادی تھی اور اس وجہ سے ایسی ایسی ایسی حکومت کے خلاف کچھ کرنا بالکل بغاوت ہے اور وہ اسلام کے بالکل خلاف ہے جزاک ملاب آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ آج کے ہمارے پروگرام کے آخری سامع کامران صاحب جن کے سوال پہ گفتگو ہو رہی تھی جی کامران صاحب السلام علیکم شکریہ انتظار کا جی جی جناب جی بسم اللہ جی, جی کامران صاحب آپ دی ایر دی پہ دی ہیں دی بات کریں جی جی فرمائیے جی جناب گزارش سمپل سی یہ ہے کہ آپ نے دوسرے علما کا اب مثال کے طور پر میں یہاں پکڑا گیا جج مجھ سے پوچھے تم چور ہو تم نے چوری کی ہے میں بولوں نہیں جی فلاں صاحب بھی چور ہیں فلاں صاحب بھی چور ہیں فلاں صاحب بھی چور ہیں مجھے اپنی بات کا جواب دینا ہے نا آپ نے مختلف لوگوں کے حوالے پڑ دیے خیر پڑھ دی شکریہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے مشن پہ جو آپ کی مسجد ہے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لوں پیسے کا پورا کنٹرول کر لوں بولو اوکے ٹھیک ہے نماز پڑھتے رہو ٹھیک ہے وہاں پہ خنزیر لا کے پکاؤ اپنے اور لوگ بھی لیا. پیسے کا کنٹرول اپنا کر لوں تو کیا یہ یہ قبضہ نہیں ہے یہ آپ الاؤ کریں گے ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. خدا کے لیے وہ بات کریں جو دنیا میں انسانی حقوق کے پیروکار ہے اور دوسری چیز یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کا خدا کو مارا تو بھائی خدا کو تو یوں مارا ہے کہ مسلمانوں کو بھی تو بیلنس کرنا تھا ادھر سے اگر بلڈ اچھے پیسہ لے رہے تھے تو وہاں پر بھی تو تھوڑا بہت بیلنس رکھنا تھا نا اور صحیح آدمی تھے میرے صاحب اس میں نو no ڈاؤٹ تو زہین آدمی کو تو بیلنس کرنا پڑتا ہے نا ہر جگہ میں بھی کوئی کام کروں گا تو بیلنس تو کروں گا جناب چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا آج کے ہمارے آخری سامنے اور گفتگو ہمارے پاس اب چند منٹ ہی ہیں یہ جو سوالات ہیں ان کا جواب امتیاز صاحب کو دعوت میرے خیال ہے کہ میں نے بہت کلیئر جواب دے دیا ہے اور قرآن کریم کی روشنی میں جواب دیا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم میں دیا ہے ہم جہاد کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جس طرح برٹش حکومت نے وہاں پہ مذہبی آزادی دی اس سے ہرگز ہرگز یہ اس بات کی دلالت نہیں دیتا کہ وہ اس پہ ہم اس کے خلاف جہاد کیا جائے اور بتانا ان سکالرز کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف حضرت مرزا صاحب ہی نہیں تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ یہاں پہ مذہبی آزادی ہے دارالاسلام ہے اور بھی ہے یہ بالکل عجیب سی انہوں نے مثال دی دی ہے کہ وہ اگر وہ چوری کرتا ہے تو میں بھی یہ چوری کرتا ہوں عجیب سی مثال دی ہے کیونکہ اس میں دوسرے سکالرز کا حوالہ دینا کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت بہت سارے اسکالرز اس بات پہ یقین رکھ رہے تھے کہ اس گورنمنٹ کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے اسلام کی تعلیم کی روشنی میں کیونکہ اس یہ حکومت مذہبی آزادی دیتی ہے حضرت مرزا صاحب نے بھی یہی کہا اور یہ اس کا حوالہ پلیز ہمیں دینا ہے آپ نے کہاں لکھا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے برٹش حکومت سے وظیفے لیتے تھے یہ ہمیں آپ آپ نے آپ کا حوالہ آپ نے ہمیں اس کا حوالہ دینا ہے جی امتیاز بھائی ہم نے تو بڑی لمبی اس پہ گفتگو کی ہے اور ہمارے سارے اس کہہ لیں گے پروگرام کی بنیاد جو ہے وہ قرآن کریم ہی رہی ہے اور قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں واضح کی کہ جہاد جو ہے کتنے اقسام کے ہیں اور جو زیادہ موضوع گفتگو رہا وہ جہاد بسیف کے حوالے سے تھا اور اس کی اصل جہاں پر بھی جہاد کی بات ہوگی اس کی لازمی ہے کہ پہلے وہ شرائط پوری ہوں پھر ہی جہاد جو ہے وہ لازمی ہوگا اور ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی سامنے رہے گا کہ یزاء الحرب کہ وہ جو ہے جنگوں کو محقوف کر دے گا تو اس لیے یہ بات لازمی تھی کہ حض مسیم وسلم جو مذہب کے حوالے سے جنگیں ہیں ان کو جو ہے وہ محقوف فرما دیں تو یہ موضوع گفتگ رہا میں حض مسیح ماحول رسات والسلام کا ایک حوالہ آخری اپنی گفتگو کے طور پر شیئر کرنا چاہتا ہوں میں پیش کرتا ہوں آ, اس سے پہلے آخ, آخر پہ اقتباس آپ پڑھ دیجئے گا برکت کے لیے سر یہ میں نے کہنا ہے کہ بالکل بچپنے والی بات کیا آخر پہ جو دوسرا حصہ تھا ان کے کال کا کہ جی انہوں نے مسلمانوں کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے یہ بات کر دی کہ ان کا خدا جو ہے وہ مر گیا ہے عجیب سی بات ہے کوئی دلیل لے کے آئیں ہم نے قرآن کریم سے ہر بات کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ جہاد کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے لیکن آپ اپنی وہ سی بات کر دیتے ہیں کہ اس طرح ہے جو آپ کے دل میں آیا وہ بات یا جو آپ کو سمجھ لگی آپ نے اس نے کر دیا یا جو جس بات کا جواب نہیں ہے تو وہ کہہ دیے جی مرتا صاحب بڑے ایک اسمارٹ آدمی تھے اور انہوں نے اس کو اس طرح کر دیا تو یہ اس طرح نہیں ہوتا دلیل سے بات چلتی ہے تو میں آ... آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو ہا... آپ نے ہمیں ریفرنس دینا ہے اور جب بھی بات کریں دلیل سے بات کیا کریں میں اقتباس پڑھ دیتا ہوں کہ حضمسیح ما است اسلام فرماتے ہیں کہ مسیح مئود دنیا میں آیا ہے تاکہ دین کے نام سے تلوار اٹھانے کے خیال کو دور کرے اور اپنے ہجج اور براہین سے ثابت کر دکھائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی اشاعت میں تلوار کی مدد کا ہرگز محتاج نہیں بلکہ اس کی تعلیم کی ذاتی خوبیاں اور اس کے حقائق کو معرف و, و حجا جو براہین اور خود تعالیٰ کے زندہ تائیدات اور نشانات اور اس کا ذاتی جذب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اس کی ترقی اور اشاعت کا موجب ہوئی ہیں اس لیے وہ تمام لوگ آگاہ رہیں جو اسلام کے بذور شمشیر پھیلائے جانے کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعوا میں جھوٹے ہیں اسلام کی تاثیرات اپنی اشاعت کے لیے کسی جبر کی محتاج نہیں ہیں اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرے پاس رہ کر دیکھ لے کہ اسلام اپنی زندگی کا ثبوت براہین اور نشانات سے دیتا ہے اب خدا تعالی چاہتا ہے اور اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ ان تمام اعتراضوں کو اسلام کے پاک وجود سے دور کر دے جو خبیص آدمیوں نے اس پر کیے ہیں تلوار کے ذریعے اسلام کی اشاعت کا اعتراض کرنے والے اب سخت شرمندہ ہوں گے جزاکم اللہ زاہد صاحب بس میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آن حضور صلی اللّہ علیہ و سلم کے اس و حسن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح جو پاکستان میں ایک خوف کی حالت ہے اور خطرناک حالات ہیں اس کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے خطرے سے بچائے اور اپنی امان میں رکھے اور جلد ہی ملک میں امن کی صورت حال ہو اور جزاکم اللہ آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم زاہد عابد صاحب اور امتیاز سراز صاحب تشریف فرماتے تھے آپ دونوں مہمان نگرامی کا بہت شکریہ اسی طرح کنٹرولس پہ آج ایاز محمود صاحب تھے جو آپ کی کالز لیتے ہیں اور جو تکنیکی کام ہوتے ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں اسی طرح آج تاقی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں ان کا بھی شکریہ کہ وہ پروگرام میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے اور اسی طرح میں توجہ دلائی گی کہ روف صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کا نام میں مس کر گیا روف صاحب کا بھی شکریہ انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے ان شاء اللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مقرم نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ the yet